الحمد اللہ تمل الانبیاء محمد نل مصطفی أصحابه أولي الصدق والصفاق أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا ترکوین ولو فتم سار وی مولی اصملا وفی مکم آخریا اوہلین منولا تتخوان من لوک وسلموا بلا لا تو وسلام علقیا سید یا رسول اللہ یا حبیب وسلام یا سیدی خاتم النبیین یا سیدی مکین کلو بل سامعین السلام علیکم ہم تو دروت تو بعد اس دعا ہے حق تعا جل مجد المہ میں حقوق اواب کی بارگاہ اندر ناچیر ہر شرطوں اپنی رحمت کی پناہ تا فرماوے زندگی کامل اسلام اور موت کامل ایمان دی مین خاندان نو اور دوستان نو اتا فرما برادرم حاجی محمد حاجی نور محمد صاحب دی والدہ محترمہ مرحوما مغفورہ دی ورینے دی محفلے ہے سالانہ ایس علیہ سواب اللہ تبارک و تعالی مائی صاحبہ مرحوما مغفورہ دی مغفرت فرماوے اپنے پیاروں کا سدکا حاجی صاحب دے خاندان دے وفات یافتہ افراد دی مغفرت فرماوے دوستو ایک طرف موضوع بھی بیان کرنا ہے دوسری طرف جلسہ گاہ دے اندر غیر شرعی امور تمبی ہاتھ بھی کرنی ہا تو موضوع تو قبل محض نصیحت دے طور پہ خیر خواہی دے طور اپنا فرض ادا دیاں ایسے ہی جلسہ گا جتے بیٹھے تو ہٹ کے کام ہوئے ان خبردار کرنا ضروری سمجھنا آنالدار. آنالدار. پہلے نمبر تے۔ ابے کسی نے نماز پڑھائی ہے مین کسی دوست دس بھائی ان کی دہی خسخسی خش مکمل ٹوڈی تو تھلے چار انگل داڑی نہیں سی میں نہیں ویکیا بھی کن جماعت کرائی مین کسی بندے دس اگر حقیقت اسی طرح جس طرح بیان ہوئی تو ایسا بندہ علانیہ آلانی فاسک کرار پہنوں شریعت جو فاسق معلن آکھ آخد اور فقہ اسلام دا فیصلہ کن فتوا یہ ہے فاسق معلن جڑا علانیہ جس دی برائی سارے ویکن بہی کیتی پھرد ہے او وہ جتنا بڑا عالم دین بھی نا اس نو امام بنانا گناہ ہے اور اس دی اقتدار نماز جیڑی ادا کیتی گئی او مکرو تحریمی واجب الاد ہے وقت اگر کھڑا ہوئے تے اس نماز نو دوبارہ بندہ پڑھ لو اگر فاسق علانیہ نہیں خفیہ گناہ گنا کر کرد لوک گنا کرد لوگوں کے گناہ کر ہے سامنے وہ گناہ نہیں تے اس بندے دے پچھے نماز مکروہ تنزی ہے اس نالوں متقی بندے دے پڑھنا افضل ہے سڈے امام اہل سنت مجدد و ملت امام بریلوی رضی اللہ تعالی نے اپنے فتاوہ شریف دے اندر پر مکاتی امام احمد رضا یعنی اپنے خطوط کے اندر یہ ہوئی فیصلہ فرمایا ہے تحقیق پیش فرمائی جیڑی جناب سامنے رکھ دیتی امام بنانا الانی فاسق نو گناہ اس واسطے کہ اے ہے تعظیم امامت اے تعظیم دا فعل ہے امام بنانا اے اس بہت بڑی عزت عزمت دینا فاسق الانی جہرا ہے او واجب التوہین بتوہین ہے اس دی تاظیم حرام ہوتی اس واسطے حکم ہے بلا حاجت شرعیہ یا بلا حاجت دنیویہ دنیاوی سلام دی ابتدا نہ کرو انسلام السلام علیکم نہ آخو وہ اگر آخ تو اس دی سلام دا جواب بھی واجب نہیں ہوں دوسرے مسلمان کا سلام دا جواب آکھن واجب ہے اس طرح اس پاس کلانی بندہ جڑا ہے اس دے سلام دا جواب واجب نہیں اگلے دی مرضی ہے دے نہ دے اور اسلام اس کافر منافق تے جتے رہے فاسق مومن ناڑ. اس واسطے سختی کا حکمے کہ تاکہ ان اپنی برائی تے, اپنے کیتے تے شرمندگی ہو اور رجوع کرے حق و حق کے عمل کی طرف لوٹ آئے اور تو سانو معلوم ہے کہ ایسی سختی کہ جس نال کوئی صحیح رستے تے آوے اور ہلاکت راہ تو بچ جاوے یہ این حکمت ہے اس سختی نوا نو نا اور ناجائز وہی بندہ سمجھے گا جڑا خود بچارا حکمت اور عقل تو خالی اے سختی کفر دے نظام اے چی اسلام دے نظام اے چی لیکن چیکن اگر مقاصد اج فرق ہوتا ہے کافر سختی کفر دے نظام اے سختی ہوتی ہے محض دنیا دی خاطر یا کفر دے نظام نو نچاؤ کی خاطر جس طرح کے سڑکوں دے ات ایک پہ بھی غلط نہیں چلن دے اور اندر واسطے ای سختی کہ باوردی مسلح لوگ ہر وقت اتے رات دن موجود ہوندے نے मत कोई पही अपना कानून तो हट के चलावे हम उन उन्हों का मकसद ओ दुनिया का जोड़ा नुकसान होना है सड़क के उ उस दुनिया भी नुकसान तो बचा उन्हच हकीकत भावें हो ना होकीकत ओ नुकसान دنیاوی ہوئے نہ ہوئے اور اسنو دنیاوی نقصان نا سمجھا جاوے لیکن انہوں کی نگاہ چک دنیاوی نقصان تو بچا اینی پابندی اور سختی رکھی ہوئی یا اپنے کوفر کے نظام بچا سختی رکھی ہوئی ہے تم سمجھدار بندے ہو کہ او دنیاوی نظام اور وہ بھی شیتانی کے تحفظ دی خاطر اینی شدت اور سختی سارے تسلیم کی کڑے کے بجائے دنیا بھی نقصان حقیقت ہے کوئی وا نقصان نہیں ہوں دا نقصان اصل ہو جس دی سزا جہنم اصل نقصان ہے یہ پچ جانا ہے وہ پچنا ہی نہیں تو ادھر غرض اور مقصد بندے نو جہنم تو بچانا ہے اللہ تعالی غضب تو بچانا ہے ناراضگی تو بچانا ہے ہلاکت تو بچانا ہے دنیا اور آخر دوہ جہانوں دے نقصان تو بچانا بچا ادھر گرد اے ادھر غرض او ہے اس گھٹیا غرض گرد تے جھوٹی غرض کی خاطر اگر سختی تمام صحیح تسلیم کر اسلام دم آسے اڈی وڈی غرض اور مقصد دے خاطر اے سختی کیوں نہ سنگیو جڑی اسلام اے کیوں حکمت دے مطابق نہ ہو لاہل حجت البالے گا اللہ تعالی حجت ہمیشہ ایسی ہوتی ہے جیڑی لاجواب ہوے یعنی اللہ تعالی دی ہر دلی لاجواب ہے اور جڑا دل کسی کی بےزتی نہیں کرنی چاہیے غلط ہے لانت ہے جڑا بندہ اپنی عزت دا خیال نہیں پیا کرتا دین تو ہٹ کے اندی عزت نہ کرو بےزتی کرو تاکہ وہ پھر عزت آسے واپس لوٹ آئے یہ اسلام نہیں جڑا سن دو پھر دو لوک مولبیاں کولو ہی اسلام نہیں ایک مصنوعی مغربی اسلام ہے امریکی جرمنی جو کوفر سے بدتر اسلام ہے اس اسلام اسلام دی اسلامچ ہی گنجائش کوئی جی نہیں میں حقیقی اسلام محمد دی پیش کرنا تو عزیزم بےزتی ہونی چاہیے دی اگلے دی تاکہ او بندہ صحیح راہ آلے کفر بھی سختی نال قائم پر حق بھی سختی نال قائم کائم ہے اگر و مقاصد صرف تفاوت ہے. یا بعد وسائل اور ذرائع تفاوت ہے تلوار امام حسین پاک کے ہاتھ بھی ہے تلوار یزید دی فوج ہاتھ بھی ہے سی لیکن ملون شخص ہے جڑا جہاں دونیں نو برابر سمجھے اصلہ گن مین کول بھی ہے جڑا کسی ڈیرے کسی جگہ تے محافظ کھلوتا ہے اور اصلہ ڈاکو کول بھی ہے لیکن لانتی بئیمان شخص بے وقوف جاہل جڑا سمجھے دونوں برابر ہے لوگ عام آم نا کہ اسلام جہل جہل رہبر میں عوام کی گل نہیں کر جہل رہبر وہ کہند کہ اسلام تلوار سے نہیں اخلاق سے پھیلا ہے بڑے بڑے رہبر تاکہ ابد الستار خان نیازی فوت ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمایا اس نے تو میں زبانی سنیا سی کہ اسلام اخلاق سے پھیلا تلوار سے نہیں تلوار دی تھاں سے جہاد دا لفظ بولنا چاہیے سی کیونکہ تلوار تو کوئی ہے نہیں تلوار اسلام دا, دا جہاد ہے ہوں کیا آخنا چاہیے کہ اسلام اخلاق سے فیل جہاد سے نہیں اسلام تو سراسر جہاد ہے کنی <سلام> جہالت کی گل ہے کہ اسلام جہاد فیلیا کوئی اسلام فیلے جہاد نال ہے. اور جو اج دیا اگریزی تہذیب کفر دی شیتانیت کی ظلم تشدد کی ویکد ہو پہ یہ تہذیب بھی سراسر جنگ فیلی لیکن اغراض و مقاصد فرق ہے یہودیاں اگریزاں کافراں جنگ لڑنی ہوں کوفر فیلا خاطر پلیتی پھیلا خاطر اسلام جنگ لڑتا ہے ایمان اور نیکی پھیلا امریکہ ہوں لڑ رہا ہے عراق کے اندر کیوں لڑیا ہے کیوں لڑا ہے تیل کی خاطر لیکن کوئی بائی دال ہے سابت کر کے دے دیکھا کہ اسلام دی جنگ ہی کدی تل کی خاطر ہوئی نبی پاک نے بھی کدی سونے دی خاطر جنگ کی چاندی دی خاطر جنگ بلکہ حضور نے فرمایا جڑا جہا بندہ اپنے لڑن دا مقصد مال غنیمت دا حاصل کر رکھد ہے انہوں اللہ دی طرفوں کوئی اجر نہیں ملتا سمجھ آ گئی نے کو نہیں آئی اور اسلام دا جہاد یہ خلق ڈاکٹر جو خنجر لے کے پیٹ چ ماری بیٹھا ہوں دا ہے تو ان تو سارے آدھے نے ماشاء اللہ اتنا قوم دا خدمت گزار اور روزانہ میرے خیال دے دس دس بندے آدھے ہے لطہ توڑ کے مڑ ہے مریض چیق مار دئی نو نشے تھے اتنا سختی کر سارے آدھے قوم دا خدمت گزار ہے اور یہ تیار کرنا فرض ہے تو شرم نہیں ہوندی آڈ چی والا جڑا ہے جسمانی نقصان پیا کر ایڈا شدید ماہ خاطر کہ اندر پتھری نکل جاوے اندروں تو یہ شفا یاب ہو جاوے وقتی تکلیف جیڑی ہے نا اے برداشت کر لو ہمیشہ دے سکھ دی خاطر کیا اقل نہیں فیصلہ کردی سانو مت نہیں آئی کیا کہ اصا اے سوچئے کہ ڈاکٹر جی ایڈا شدید دکھ دے کے تے احسان تیسان کردہ تے کیا حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم صلاح الدین ایوبی جہاد کر کے لوگوں کو کفر تے جناب جی ہمیشہ دی ہلاکت بربادی اور ظلم تے کفر تو بچان دی خاطر اگر یہ کام کرتے ہیں تاکہ ہمیشہ دی جنت لے لی سکھے چاہ جان عزت غیرت دی زندگی بسر آکھو گے کہ وہ خدمت گزارن اور ایسے انسان کا اسلامی معاشرہ کی انسانی معاشرے موجود ہونا فرض ہے اور انہوں تیار کرنا بھی امت فرض ہے جیڑا میں اگے موضوع بیان گا یہ میری ابتدائی تنبیہ جیڑی ہے اس نال مناسبت رکھتی تو موضوع بعد دس میں ہے توجہ نال فرماؤ سبحان اللہ, سبحان اللہ. اگلی میری گاہ لے وے کہ ایتھے کوئی بندہ خطاب کر رہے ہا سی وہ کہہ رہے ہا سی کہ میں بی ایسی بھی کیتی ہے میں فلانوی کیتا ہے میں فلانوی کیتا ہے میں, فلان میں ترجمہ بھی موٹا سدھا جائے ایسے بندے واسطے شریعت خطاب کرنا حرام ہے اور وہ اپنی کیتی صاحب کا زندگی تے توبہ کرے وہ جنہیں بول بول بیٹھا ہے تو توبہ کرے ان پتہ نہیں کہ خطاب جڑا ہے کی ہوں اور کس دا کم ہے اسلام نو جہا لوارت سمجھا گیا ہے نا اس دا نتیجہ وارث بڑھایا گیا وارث سمجھا گیا حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشار رضی اللہ تعالیٰ نو خیر القرون دے اندر یعنی صحابہ تابئن دا دور ہے اعلی دور افضل دور اور اس مبارک دور دے اندر ایک شخص نو مسجد خطاب کردہ ویک آپ نے فرمایا حال آرف تنسخل منسوخ کیا تو شریعت دے ناسخ منسوخ نان نا اس آخر جی نہیں فرمایا نکل مسجد لیکن ہن کہ کریے کوئی علی کوئی فاروق ہن کھڈن والا کوئی نہیں مسلم قوم یتیم ہے دین یتیم اگو ہے اس دا محافظ بادشاہ اسلام ہوں وہ ہے کونی دنیا تس واستے ہوں ہر کس نہ کس اس ممبر نو چمبر جاندہ ہے اس دین دے اندر جو مرضی کئی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی ڈکن والا نہیں اور جڑا ہے نا ایسا وقت کہ ہوں ناسخ منسوخ خالی جاننا بھی کافی نہیں مولا علی مشکل کشار رضی اللہ ہو تعالا نو دے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 آپ ہی کافر وہ بیٹھ سی لکان کافر کر چے گا میرے گلوں کا گسا لگے گا لیکن کوئی حرج نہیں میں اہی گل کر رہا جی ڈاک... ڈاکٹر خنجر مار دینا نا میں ہوں وہ خنجر مار مارا لیکن وہ ویخ لاؤ کہ میرا مقصد کی اور میں کی آخنا چاہنا میں کسی دی پرواہ بھی نہیں کوئی ناراض ہو جائے گا کیوں اس واسطے کہ جا کم سنبھالا ہے نا جڑا میں سنبھالی بیٹھا ان کا فرض یہ بنتا ہے کہ وہ کسی دا لحاظ کرے نا جی کسے دا لحاظ کرتا کر ہے تو بس اللہ تعالی دی بارگاہ چول ملون ہو گیا وہ غضب ٹوٹ پیا را ایسا باری اور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 میرے ہر تقریر دے اندر ابتدائی دعا ضرور سنو گے کہ نفس اور شیتان در تو اللہ بچاوے تو حق بولنے حق دے چلنے حق کے مرنے حق... اے کیوں میں دعا کرنا اسی واسطے کرنا کہ اتوں دے بول نکلے جیرے غلط گلت ہیں وہ قوم بچارے دین سمجھ بیٹھے دی غلطی دی سزا میں لینی ہے کیونکہ راہ انہوں میں دسنا گلت اس واسطے میں اس کو دعا منگنا کہ تو توں حق اور درست بات کا الاحام فرما آ بندے نو گلتی تو بچا آسلے مجبو ہے خطام زلماں کفراں پلیتیاں تاہم وہ مالک سان توفیق دے کوئی الہام صحیح گل کا کرے نہ کرے مالک تو عزیزم یہ اتے خالی سکھ منسوخ دی پچھاڑ نہیں حضرت سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالی انہو دا فرمان عالی شان سا تاریخ اسلام دیاں د کتاب اور سیرت فاروق آزم دیا کتابر سنہری لفظ لکھیا ہویا موجود ہے کہ تن قادو اسلام تن قادو دو اورل اسلام غروتن اروتن لما ناشا فیہ ملا یعرف فل حضرت فاروق آزم فرما دے نا کہ اسلام ٹوٹے ٹوٹے ہو جانے تندیاں تندیاں ہو کے تر بر ہو جائیں بکھر جان ٹوٹ پھوٹ فٹ جنا جس اس اسلام دے اندر اسلامی لوگ جڑے کھینچ گے وہ ایجے ہو جاہلیت دی پچھان نہیں ہونی جہلیت کی ہے اس دی پچھا واسطے سات وار کوئی جم کے نہ کتاباں پڑھے ایس موجودہ ماحول خصوصاً جہلیت دی پچھان نہیں ہونی جب تک کہ صحیح کامل فکر اسلامی رکھ والا بندہ نصیب نہ ہو میں تھنوں جہلیت کی موٹی تعریف ان کر دے کام جی گل کافر پسند کر گے او ضرور جہلیت اسلام وچو جتنا خوبصورت نظر آج اس گنجائش اسلام گ نہیں ہونی او کفر دی شاخ ہونی ہے لباڈا اسلام دا اڑیا گیا اگر اسلام حقیقت اسلام ہوں نا تو اس کا تعلق کفرال نہ تے کدی کافر او پسند نہ موٹی جی جہرا جی حقیقت نہیں پچھاڑ سکیا وہ سکی جاہل ہے وہ ابو جہل آخو بجائے وہ راہ کی قاتل ڈاکو آخو بجائے قسم خدا دی کر کے آنا جنی مذمت کرو وہ قوم دے اگے لگن تے لگنے پیچھے لگنے کا <سطور> قوم دا بٹھا جنہیں بیٹھا جے صرف اسے گل کو میں قسم خدا دی کر کے آنا بھی فاروق آزما فاروق اعظم کی حضور دا ہر صحابی کمال ہے بس کیوں کہ میرا مستفا دی تربیت کرنے والا با کمال ہے کم جس دی تربیت کرے گا وہ آپ کم ہونے اچھا برباد کتوں آئے ہاں میں بلا تخسیص پہ گل کرنا اس لیے کہ سارے قوم دے جڑے راہبر بنے نے نا یہ نسل اور جاہلیت تو بے خبر سن باخبر ہونے دی بجائے اور خود مبتلا سن جاہلیت دے وچ اور جاہلیت نو اسلام سمجھ دے رہے نے میری مراد کرو کوئی نورانی ہے کوئی نیازی ہے, کوئی, ہو رہے ہے کوئی ملتان دس پاس دے وہ کسمیاں پیانا کہ ان لوگ نے جہلیت نئی پچھاڑیا تو قوم کا بٹا بیٹھا ہے ورنا جاہلیت کی پچھان رکھنے والا امام احمد راز ایسا ہوا ہائے ہائے تو قوم کی یہ حالت نہیں بنتی اور میں اس وقت پاکستانی قوم کا رونا زیادہ رونا کیونکہ یہ ہر طرح پوری دنیا دیا قوم بدتر قوم بن گئے ہیں ہر طرح دینی لحاظ بھی دنیاوی لیا بھی اور اللہ تعالیٰ بھی شان یہو ہی ہوتی ہے کہ ایسی تھان تو اسلام اٹھا ہے جیڑی ہر طرح گئی گزری ہو کیوں؟ کہ اگلے رب کی شان سندیا کوئی مقام نہیں بندیا کوئی دخل نہیں ایسے تتوحید اسے توحید بڑی ریورے وہ اوارا نہیں کرتی کہ لوگ اسلام کی شان ننسوب کرے بندے کے ذاتی کمال والے نا مولہ یہ پسند فرما ہے جدو سچ تے رب دان آخان جی شانہ سب بنیا کمزور نہ توان نلائک بندے جہے شمار ہوم اسلام چک کے دنیا تے غالب کرے اور پتہ لگے بندے کا کمال نہیں رب دل جلال نا کمال ہے مجاری نے میرا اپنا حال ہوئی مت کوئی سمجھے کہ نو باللہ اللہ احمدالک اسلام ن چکیا اسلام میں چکیا میں اسلام نو عزت نہیں دیتی نو باللہ اللہ احمدالک جی میں سمجھا مشرق ہوں اسلام میں عزت بخشی اور اس عزت دے میں ناز اس وقت جدوں اسلام دی خدمت کردا کردیا ایمان تر جاگا فر ناز ہوگے گا حال ناز نہیں اس واسطے کہ کوئی پتہ نہیں اگلا لمحہ کھے گزرنا ایمان ہے یا کفر ہے یہ نہ تو پتہ نہیں یہ کوئی فیصلہ میں کر سکنا نہ تو تو کر سکتے تو عزیزم مو بی ایس سی ہوچ اتلی ڈگری ہے نا پہلی جماعت کفر ہے تے بندہ یہ آخے جو میں کفر اینا اچھ کر یہ قسم خدا دی کر کے آنا کہ بی ایس سی فلاں فلان ڈگری جڑی ہے نا اس لوگ بیان کرنے دی بجائے اگر بندہ یہ آخے کہ میں اینا سال کفر ہے نال سیکھے ترجمہ بھی جاننا تے کوئی منے گا کہ تقریر کر سکتا میری گل نہیں سمجھا اگر کوئی بندہ یہ آخے کہ میں اینا سال کفر یہودیت شیطانیت شیتانیت لاڈینیت سیکھے وا ہوں لال میں ترجمہ بھی جاننا تو کسے خطاب کا سننا کوئی اہل قرار دے گا میں لیکن ہر گل یہ بھی کیونکہ اصل وہ خود جہلیت تو واقف نہیں جو کچھ سیکھتا پڑھتا رہا انہ شعور ماریا گیا ہے علمی احساس دے اندر مر وہر کر کے انہوں کوئی معلوم نہیں ہو سکے میں کی کر رہا کی سیکھ رہا اگر وہ سڈے وسے زندہ زمیر بندے دے بیٹھے نا جا کفر جہلیت نو ناننے والا تو میں کسمیا پیار نہ فکری طور بیان تے تکا اور ساری زندگی باقی دی اپنی کلمہ بھی دوبارہ پڑھتا رہے گا توبہ بھی کرتا رہے گا اور لوگوں ڈر دے مارے بیان نہیں کرے گا شرم دے مارے کہ میں کر کے بیٹھا کوئی <تصفح> <تصفح> <تصفح> ہو رہا سی کہ میں اسلامیات بھی پڑھائی ہے میں بی ایس سی ایف افلان بھی کرائی ہے کرا چاہیے جوکری لینا چاہ تو ادھر بھی جان لے کر اسلام بھی نال رکھا ہے میں میں ایک گل پیا کرنا جیڑا بھی بندہ ہے اس نو واپس لینا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے اور واسطے گلت گل غلط غلط کا زبان تکرار نہیں کرنا چاہیے ختم سکول نہ کوئی سلامیات سکول سراسر کفریت سکول تسان قرآن حدیث فقہ تصوف سارا کچھ سکھاؤ سکول دی ایک کتاب ایک کتاب یا سکول دی غرض و غایت نال چ رکھو نا تو اس سارے اسلامی تعلیم دا ایک ایک لفظ ایک ایک حرف چوبی گھنٹے لانت پاوے گا اور او سارا سارا او اسلام جا پڑا بیٹھا ہے اس کفر نے وہ سارے اسلام دوتے پانی پھیر دینا ہے اے دی اندر شدید کفرے لیکن قوم جاہلے اس دا خلاصہ میں دو لفظیں سمجھا دینا جازو ہے اگے وہ بھی اسی طرح کا ہونا ہے اس کافی سمجھ آ جانی کہ سکول دی تعلیم پہلے دن تو لا دینے پھر <تصفح> اس لا دینیت دے کئی مراہل ایک ماڑا مرحلہ یہ کہ انج کرو ذہن بناؤ کہ قرآن حدیث دین جنو آختے ہو تساں دینی تعلیم قرآن حدیث ایتے ہوئے لیکن صرف ہوف کام کرو کہ قرآن حدیث نو سائنس اور اقل دے تابع کرو بس قرآن حدیث نو اقل اور سائنس دے تابع کر دیو جیڑی گل سائنس آخے صحیح ہے انہوں آخو صحیح ہے جی سائنس آ کے غلط ہو گل بھاویں قرآن بھاوے حدیث بھاوے نبی زبان جو مردی آخے جو مرضی آکھے دوسرے افزائی اسلام نو سائنسی مذہب بناؤ سائنسی مذہب تو تنہوں خبر ہونی چاہیے سائنس اس علم آخ د جڑا بندے دا محض اپنے حواس دے ذریعے اکل چاہے اسم توجہ نہیں فرمائی نے سائنسی علم کی آخد حواس کے ذریعے ہاس کی پانچ حواس آن بندے دیا ظاہری ہواس خمسا جنہوں آدین ویکھی ہس بولن والی ہس سنی ہس چکن والی ہس چھو والی ہس مثلا ہوا سڈے جسم چھوندی ہے سانو یقین ہے ہوا ہے ایو نا یہ آکو کہ سہسیل अख सा वेखली रंग है सबू इलम हो जाता है कि यह रंग है यह सहसी इलम चखण ज मैं बोलन आपके बोलना आख चखना आप चखण जायका कौड़ है मिठा है करारा है खट है चखोगे سینسی ایس علم سنی گل آواز سنی ایس دیوار دے پچھے جانور دی آواز تو سنی دیے یقین ہو گیا اتے کچھ ہے جانور ہے کیا مطلب ہوس دے ذریعے عقل نے جڑا ایک آل ہے اس عقل نے علم حاصل کیا خبر دینا وہ ہے روحانی ہے سینسی نہیں نہ خدا ویگ سک چکھ سک دے ہو خدا دی آواز سن سکنا تیرے ساڈے ورگی آواز ہے نہ تینوں نال محسوس ہو رہا رب نے کہ چھو رب تیرے جسم جسمال چھوئے گی وہ مخلو کے اللہ کھا لے کے گرو ہا سے خمسہ دے ادراک تو اللہ تعالیٰ پا کے تا کر کے قرآن نے فرمایا لا تدری الابصار ہل ابسار آنکھیں اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی ان آخری غیب الغیب غیب الغیب دار جلت ذریعے معلوم نہ ہوگی دو رخ حواس دے ذریعے معلوم نہ ہوگی کمرے چ بنتا ہابے سدا سواب حواس دے ذریعے معلوم نہیں کر سکتا کوئی بندہ فرشتے ہواس نہ نہیں ویکے جا سکتے رکھ خرد بین بناوے اک فرشتے ندی نہ ویخ پاوے کوئی نا گھر لے کے ایس دنیا دے جہان دے اندر حقائق کا ادراک کدی بدریہ حواس نہیں حاصل ہو سکدا اور اسلام سڈا حقائق تمبنی اللہ تعالی ایمان است شرط رکھیے میں نو نہ آخ جینا جا اقل حواس دے ادراک تو وڑا ہوئے اسیب آخد اللہ تعالی نبی تا کر کے آدھے کسی بھی اقل کسی جنہوں چیزوں نئی پا سکتے اللہ نبی رب دی دتی قال آ لوک دس دکان تے فردے کہ تنی حص چبی پیچھے چالیمان ایک سائنسدان لانتی جڑے علم کا ذریعہ صرف ہاس نمجد ہاس تو علاوہ کوئی علم کا ذریعہ نہیں رکھتے وہ نہیں منگے تسلیم کرتے وہ خنزیل خدا د دے وجود دے منکرن تمام فلسفی اور سائنسدان وہ اندر زمانہ قدیم اور ایونیں چل رہا پیا یہ ہیولہ تبدیل ہیولہ جڑا ہی صرف صورت جسمیہ بدل رہی ہے صورت بدل دی سورت بدلدی پی ایمان چل رہا پیا اس پیچھے کوئی ایسی طاقت نہیں جن آخو کہ وہ خا لے کے تحد ہے ہے مارد ختم ہے ہے بڑا ادم تو تو وجود ہے وجود تو ادم لے ہے اس چیز نو تسلیم نہیں کرتے تمام سائنسدان فلسفی خدا تالا کے وجود کے من کے رہے جنت دا وجود نہیں منتے دولت دا وجود نہیں منگے رسول رسول دی رسالت دا اقرار نہیں کرتے لانتی انہوں اپنے تے اپنی گلس نہیں سمجھ سکدے کی سکتے بنتا اباب سدا سواب کیواس کے ذریعے معلوم نہیں کر سکتا کوئی بندہ فرشتے ہاس نہ نہیں رکھے جا سکدے رکھ سائس دان خرد بین بڑا اکھ فرشتے ندی نہ ویخ پا کوئی نہ رہ کے ایس دنیا دے جہان اندر حقائق دا ادراک کدی بدری حواس نہیں حاصل ہو سکدا اور اسلام سڈا ہکاق تمبنی جی اللہ تعالی ایمان شرط رکھیے جو مینہ نہ بل غائب غائب د حواس دے ادراک تو ورا ہوئے اس اللہ تعالی نبی تا کر کے آن کہ کسی کسے اقل حواس نو نہیں پا سکتے اللہ نبی رب کی دیکھتی قوت لڑ کے لوگوں دس دکان فردے کہ تیس چھ نبی کے پچھے چالی مانے پا سائنسدان لانتی علم کا ذریعہ صرف ہاس نمجد ہر اس علاوہ کوئی علم کا ذریعہ نہیں رکھتے وہ نہیں جانتے تسلیم کرتے او خنزیر خدا دے وجود دے منکرن تمام فلسفی اور سائنسدان او اندن زمانہ قدیم اور ایو چل رہا پیا یہ ہیولہ تبدیل ہیولا جہاں یہ صرف صورت جسمیا بدل رہی ہے صورت بدل دی سورت بدلتی زمانہ ایمان چلتا پیا اس پیچھے کوئی ایسی طاقت نہیں جن آخو کہ وہ خا لے کے تھی ہے مارد ختم کردا ہے بنا دے آدم تو ادم تو وجود ہے وجود تو ادم الز نو تسلیم نہیں کرتے تمام سائنسدان فلسفی خدا تعالی کے وجود کے من جنت دا وجود نہیں منتے دولت دا وجود نہیں منگتے رسول رسول رسولوں دی, دی رسالت دا, دا اقرار نہیں کرتے لانتی انہاں دے اپنے مانن تے اپنی تسا نہیں گل سکتے ان گلوں شیطان ایڈے نے لانتی نے شیطان جنہیں دھرتی کے اتنے چلتا پھردا ویکھنا ہوا فلسفی تے سائنسدان فلس توجہ نہیں فرمائی جے فلسفی تے سائنسدان چرق ان کہ فلسفی ہاس تو علاوہ محل اقل دے پیچھے چل رہا ہے اور سائنسدان ہواس کے ذریعے جو اقل چاہنا اس دے پیچھے چل رہا ہے سائنسدان جواس اقل اوواں تو وراہ جو دل چاہتا ہے اس دے پیچھے چل رہا سمجھ آئی کوئی نہ آئی توجہ نال بولو ذرا سبحان اللہ, اللہ <متحدث> سبح لڑا ہے سائنسی نظریہ رکھ والا سی اور یہ نزدیک کسی حقیقت دا ادراک سائنس لال ممکن سی سائنس تو علاوہ نہیں ہوں یہ کتنے تک پہنچیا ہے اج نواں حوالہ یہ سنو ساحل رسالہ چھپدا کراچی تو میرے ہاتھ سامنے کراچی یونیورسٹی دے کے فن خاں پروفیسر لکھنے والے فن کراچی یونیورسٹی دے سندھ یونیورسٹی کراچی جون دو ہزار چھ جماعتی اڑ چودہ سو ستائی کا شمارا مضمون چلایا خطبات اقبال ایک تحقیقی مطالعہ علامہ اقبال کے خطبات علامہ اقبال دے ایک خطوط علامہ اقبال کے جناب ہے نظمیات اشعار یہ تین چیزاں ان سے بڑا تفاوت فرق اس تحقیق کی اٹھویں قسط اس شمارے دے اندر ہے سات پہلے شمارے جہے قبل شمارے سن اندر پوریا ہو گئی خطبات اقبال تشکیل جدید الہیات نو علم کلام جہا اقبال بڑھایا سی وہ علامہ اقبال کا مرجو ان ہوئے منسوخ تحقیق کے وے اللہ اسبہ تو کی اللہ آ میرا دور جہلیت سی میں گلط آخر می آخنا چاہیے سکولی اثرات اور میری تحقیق بھی ہوئی سی کہ علامہ اقبال کی زندگی دے تین دور نے پہلا دور کوفر تو گمراہی دا دلالت علماء دا حق بنتا تو فتوا کوفر لاؤں نہ لاؤں آپ کافر ہو جاند. دوسرا دور اس توبا ملی تیسرے مارفت آخر در اس مقام دے اندر اس کے اندر عشک رسالت پہنچ چکے سن کہ یا ہزور کا کوئی ذکر خیر کرتا سنا آپ کے آسواں لڑی بے ساختا جاری ہو جاتی ہزور کا ذکر سنجھے یویت اگریزیت کے انتہا درجے دے مخالف بن چکے سن او زرب کلیم جیڑی لکھی ہے زرب کلیم کا مان ہے کلیم دی چوٹ دور حاضر اتنے حضرت کلیم آگوں چوٹا ماریا علامہ اقبال نے اس کا نام رکھا زرب کلیم سمجھ آ رہی نے کوئی نہ میری گل تحقیقی گلیں بڑی سننے والی انتہائی معلوماتی تو ساری زندگی مطلب پڑھن پڑھے حاصل نہ ہو سک اصا زندگی دا تے تجربات دا تے مشاہدات دا تے بزرگان دین دی تعلیمات کا اس لیے اوے سمجھو بھائی خلاصہ کٹ کے تڈے سامنے اور رکھی بیٹھے ہیں اللہ تعالی دے فضل ہن اس تفصیل جانا مقصود نہیں باہر او صرف یہ دسنا مقصوص ہے کہ علامہ اقبال دے خطبات اور خطوط دے چ کو کوئی بندہ اگر دلیل پیش کرے گل کرے تو نہ بنیا جائے اور نظم ابتدائی دور دی یا درمیانے دور دی اسر بھی جو کچھ غیر شری غیر اسلامی ملے سمجھا جی اقبال اس کا تعبا کر چکے اور حجت اور دلیل پیش نہیں کر سکتے ہوں ویکو سارے سد جا سن سا آخر پیا وا سرف تارف واسطے کہ میں ان کا اصل نا رکھ میں نا پایا ہوا سر سور لیکن آخر ناراضگی تو مینو فکر ہی کون ناراض ہونا سارا جاگی ناراض ہو جائے میری نا ناراضگی کی گل نہیں لیکن گل یہ بھی سر سو رکھا گا تہن پہ ہونی پتا نہیں کن آک لیکن ہوں میں دس دتا ہوں اگوں تو میں اندر سر سور دفز بولوں گا تو سر میں سہی آنا کیونکہ سر آدھے دلے بغیر تو مان دا ٹٹو اگریزوں کا دا وفادار ہوے مسلمانوں دا غدار ہوے انہوں اگریز سر یہ دیا سر ضرور ہے لیکن سید نہیں یہ لکھے کراچی یونیورسٹی دے پروفیسر پہلے سفے اتر گل لکھی کھڑی مضمون دی کشت اٹھویں جدوں شروع پہ ہوتی ہے تو پہلے صفحے تھے سر سید قرآن کو کلام اللہ نہیں مانتے اسے کلام رسول اللہ مانتے ہیں اور رسالت ماںب کو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیغام پہنچانے والا بھی تسلیم نہیں کرتے لطف کی گل یہ کہ رسالے لکھنے والے دیوبندی بھی ہیں لیکن نرم دو بندی لبرل دوبندی جہے آدھے بریلویاں بھی رلا لو آپ رل جاؤ تو ٹھیک ہے نہ انہوں غلط آکھو نہ اور میں اگیں یہ بھی میں بیان میرا موضوع بھی اگوں موضوع بھی اسے ہے اچھا تے دوسرا لف پہ لطف اے کہ دیوبندی سرفور جڑا سی او بھی کٹر وابی پہلو کٹر وا بہ نیچری بنیا ہوں وابیاں دیا تین قسم نے وابی وا بھی کریلا واہ بھی کریلا نیم چڑیا آ میں تیسرے درجے کا وا ہوں یعنی وابی بھی ہاں کریلا بھی آن, نم سے چڑیا بھی آن. انہوں ساری بولی چاہتے ہیں کٹڑ وادی تو کٹڑ واد یہ ہوں ایک وابی ہے دو دوسرا پروفیسر ہے یعنی سمجھو بھی سر سید اپنی نسل ہے اپنی پود اسپی پہ لکھ دیے کہ کلام اللہ نہیں سنتا وہ آتا سی رسول کا کلا محمد کلام ہے وہ جی ابو جہلوری آخر سن ہوں میں تھنو پس منظر وا بھی سر سور اس کا کال کیون بنیا جی گل میں پہلو تو بیان کر بیٹھا اصل او کہ اس لانتی کا نظریہ جد بنیا سال نہ نا خدا منی وہ آتا ہے سائنس آخ دی ہے جدو سانو خدا دا کلام نہیں مہاد سنی سنیچیا سائنس دان سمجھ د رسول نبی جو ہے سب سڈے ورگے بندن جب سا اکھ نہ ویکھے ساڑے کان نہ سننا معلوم ہوں کہ خدا ہے تو خدا دا کوئی کلام بھی ہے تے محمد میں معلوم ہو گیا ہے لہذا لہٰذا اس دا اپنا کلام ہے خدا دا نہیں یہ سیاسی نظریے دی یاد ہے سیاسی ذہن بھی اختراسی جہرا لانتی اتنے تک پہنچیا ہے تے سنو اللہ تبارک و تعالی نے ایس جہان دے اندر حقائق یعنی حقیقت دا ادراک جڑا ہے اس حواس تو کر دیتا ہے دور کیونکہ یہ ای جہان ہے سی امتحان دا جہان اتے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے امبیا کے ذریعے جناب اللہ تبارک وطالا ہواس جگ تو وکرا بنا کہ تیری ساری اک سائنسدان دی اکھ جتے نہیں پہنچے گی نبی اکھ اوے پہنچ جائے گی اللہ توجہ ہے کوئی نا اور سنو انسان اللہ تعالیٰ کدو سارے برابر پیدا فرمایا کہڑی کہنا شاہ برابر نظر آ کوئی درختوں پتھرو زمین کے ٹکڑے ویکو ہر شہ دے اندر, بیکھو، بیکھو، دے اندر تفاوت نظر آؤں کی حکمت اسی طرح اللہ تعالیٰ انسانوں نے جدو پیدا فرمایا ہے کدو برابر یہ سائنسدان بھی مندین کہ سائنسدان دی اکھ جو دی ہے باقی نہیں کر کے ہر نہیں نہیں فرمائی نے <laughs> دان زمین دے پہ تیل ویخد پیا جس چیز دے ذریعے ویخ جس تحقیق دے ذریعے ویخ باقی نہیں پہ تے فرق تو آپ ہوں لانتی نو میں پوچھنا تیری تے باقی لوگوں کی آخر ہے تے اللہ دبی تیری آخر کوئی نہیں؟, نہیں فرمائی نے فرمایا ممبر تلو کے فرمایا میں اتے کھلو کے ہاؤز ایک اوسر ویخ رہی سرور نے خدا نان باقی نبی نہیں ویک سکے سی نبی ویخیا کیوں اس واسطے کہ اللہ نے اپنے ساڈے نبی ناقی نبیا نبی وکرا بنایا جب شان وکری مقام وکرا حال وکرا فرق کیوں نہ ہوں سمجھ نہیں جا لگی گل دی <تصفح> <تصفح> <تصفح> اور سنو جڑا جہان آخرت ہے نا اس جہان نو اللہ تعالی نے ایس دنیا دے جہان دا الٹ بنایا اتے حقائق ویخ خاص آخان نمیاں دیا اتے حقیقت ویکن ہر بندے کا پھر کل فردانی جو اج اتے رہے اوتے حاضر ہونا کیوں بڑا جو ہوں وکرا بڑا چڈیا اوے دوسرے نفراد جو پردے حجاب رکھے سن ہٹا لے جاتا ہٹ گئے حقیقت نظر آنی ہے مالو ہوا معلوم ہوا پردے دن رکھے بھی ہیں کئی اکھا ایسا بھی ہیں جنہوں کے اگے پردے نہیں ہوں اللہ کے نبیا کا یہ کمال سب پردے سے جینے ہیں اللہ دبی دنیا وستے جی آخرات دنیا وسے گی قسم خدا بھی کر کے آنا کہ جی اتے سڈیا اتے بیٹھ کے حقیقت ویک وی رہی ہوں یار ادھر ویکو گل سنو او دسو کیا کسی نا املتا کرن تو بعد نظر آئی جنا کرے چوری کرے جھٹ بولے جو مرضی کرے دستا کدی ویکیا میرا فلانا امر ادھر جانا سی پیا لیکن قیامت والے دن ہر عمل بندے نو نسن گے کی وضو کرو تو روایت چاہدہ گناہ جھڑ دن یعنی صغیرہ گناہ اور اگر توبہ شامل تے ہو جان گے لیکن کبیرا ایسے جہے حقوق کلے باد تعلق نہیں رکھتے حقوق اللہ نال تعلق رکھ ہیں سائنس تے سائنسدان سانو نظر نہیں آنا کہ گناہ پانی دے و جا در ایف ارانی امام ابد الحاب آ آب فرما دیں حضرت امام آزم ابو حنیفہ نو وہ گناہ نظر آدھے سن پانی و شامل ہو کے جا آپ نے پانی مستعمل نو حرام فرمایا یعنی پلیت فرمایا حرام دا مطلب پلیت فرمایا اگرچہ اگرچ فتوا تے امام محمد کے قول تے کہ پانی مستل پلیت نہیں لیکن امام صاحب نے کال کیوں کیا فرمایا ان دی نگاہ ایڈی اچھی سی ایڈی اچی سی کہ اونا ویکھیا کہ واقعی گنا ویچ جا رہے ہیں سائنس دان پانی دے کے تے آخے گا ہین لیکن اے نہیں ویکھ ستا کہ گناہ گنا بھی کیونکہ یہ سلسلہ غیب دا ادراک سہس نہیں کر سکتی یہان یا دی دل والی اک اکلی کرب اس درا کرنا جیڑی اللہ دے ولی دی رب سونا کھول چکد جنہوں حدیث آخیا گیا میرے میرے نال ویخ د توجہ نہیں فرمائی نے قرآن مجید نہیں فرمایا ہے او قیامت دا منظر جدو ہونا سامنے تے ابھی جو سورت حال ہونی حقائق نظر ہونے نے ہر بندے دے بارے نارے برہمولا فرماندا بسارو کل یوم حدید تیری آنکھ آج کے دن حدید تیز ہے بسری ہدی دبے ہر وقت تیار تدی دبے کھولی عشق کھولی عشق سائنس نہیں فلسفے نہیں کھولی عشق کلب کلیدی راز الم مطلب سمجھا لو ال یوم وہ آدھے نے اج دنیا جی بیٹھے نا تیری اکھ تے کھلنی ہے کل ساڑی کھل گئی ہے الج اوے تبو جہل کھل جائے گی مومنتو ہوا کمال درجے دے اتے کھلا لیم بسرے بسرو بسرو کل یو مدی الم بسر کہ ساڑی اکھ ہوں تیز ہر وقت یا تی دے آ دل والی اک ویخ رہ جس اک نائنس اور فلسفہ ویخ بھی نہیں سکتا وہ اک آ کے سا اتے کھل گئی وہ سائنسدان سے دل نہیں منگے وہ بھولی دنیا لانتی دل ن نہیں منگ کی مطلب وہ آدھ دماغ چکل دماغ چہن ہے دماغ ذہن ہے توجہ رہا مسلا دل کا دل جہا ہے نا یہ صرف جسم کا سدر مقام اور اس دا کم اے کہ اے پمپ کر کر کے تے خون نسم درج ریا مسئلہ ہے کہ کسے حقیقت دا علم اس دل نہ ہوتے کھوپڑی نا کافر کا تعلق کھوپڑی نا مومن دا تعلق دل نہ سائنس آخ دیو ملتی ہے ہر شے آخ در کر کے ہوں جڑے سائسی ذہن رکھ والے خنزیر ترجمے کرنے والے قرآن دے ہیں نا وہ جب قرآن کلب کا لفظ آتا ہے اتے اقل مانا پکڑ دان جی پھر انہوں سے یہ سوال کیتا جانا ہے بھئی قرآن پاک اتاف آیا ولا کن تعمل کلو بلتی فسق توجہ نہیں فرمائی کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں پڑے ہیں یہ دل ہے چکھ کوئی نہیں تے دل چ اس دل کوئی دل نہیں اکھ ج نہیں تو اردا کہ مانا توجہ نہیں فرمائی یار تار فرمایا دل اندھے ہوتے ہیں جی دل چکھ نہیں تو اندازہ کیون کی گل ہے گل کی توجہ سینس دان سائنسدان یہ منکر کیوں بنے اتے کوئی نہیں کوئی شا نہیں اتنے انہوں نے کھڑے شکل دل نو نو دل کے انہیں چیریا چیر کے ویخیا خون جے وہ سارا کچھ نظر آیا ہے اور کوئی شا نظر نہیں آئی انہاں انہیں آ شاہی کو نہیں کیونکہ وہ لانتی چلتا ہے صرف حواس کے پیچھے انہوں جا کھوپر والا اکل ہے وہ حواس دے تابے لہذا انہیں حواز سے پیچھے چل کے تو فیصلہ کیا بھی تھے کوئی شہ نہیں لہذا نبیوں کی خبریں رسولوں کی خبریں قرآن کی خبریں خدا کی باتیں یہ سب لوگوں نے بنا رکھی ہیں ادھر کوئی شہ ہی نہیں لہذا ایمان, ایمان کی نو آخان کی ہوا ہی آخ ایمان دے اور ایمان دار تعلق دل لوج نہیں فرمائی جی روکنا بولو نا سبحان اللہ ہوں منتیاں اس دماغ چیریا جی سر نوپڑیاں چیر کے بچوں مگد کڈیا مگد لیے انہوں نے ویکیا واقعی اتے ہے چیزاں جہی جو حواس نال حاصل ہو محفوظ رکھ در آئی یہ ادرا کرد ات تک وہ پہنچ گئے اپنی سائنس کے ذریعے ان کے اور جڑا کمپیوٹر بنیادی استعمال تصویر اس دماغ کے اندر پے ہوئے بھیجے کی ایک تصویر اکث جیش کیا دور بینے چاہیے خود بیچ آ گیا تاکہ ایک ریسرچ دل ہونا چیریا، دل چ کوئی شہ نظر نہ آئی وہ قلب دا انکار کر بیٹھے انہاں نے کہ صرف جسم ہے۔ اس دل دے وچ کوئی شہ نہیں لیکن جدو امام غزالی اللہ دے ولی اپنی نظر بات جدو اللہ تعالی دے فضل دی فال جی تو استعمال کر دیکھ دن, دن اس دل دے وچ اس جسم سنوری دے اندر اللہ تعالی نے ایک ہول رکھے جڑا ایک عجیب حقیقت والا ہے جہی حقیقت بیا بھی نہیں ہو سکتی صرف اللہ دا ولی ویک یا نبی اللہ کا ویک سر کو نہیں سمان اللہ! سمان اللہ! اور ہزر حضرت امام غزالی فرماتے ہیں جی انسان جڑا سنوبری شکل دا ایڈا سارا گوشت دا ٹکڑا سینے کے کبے پاسے پیا اگر دل اسے شہر نہ آئے قلب اسے شہر نہ آئے تو جانور بھی میں تمہوں پوچھنا ایک دلیل دگا ایمان نال دسو سلبیا پاک سرکار کا شک صدر ہوا سینا مبارک چیریا گیا جی لیا سیا مبارک چیریا سی یا دماغ چیریا سرو نہیں فرمائی مروح. سے صحیح اس بات دی گواہ نے کہ نبی پاک سرکار دا دینا مبارک چی ریا چار وار یا تین وار سینا مبارک چیر کے دل مبارک کڈ کے اس چیر کے ویچ علم تے حکمت بھرے گئے معلوم ہو یا علم و حکمت دا محل مقام کھوپڑ نہیں دل اور جڑا کا فرت نہیں آ سکتا کام ہے دل ہو گیس نہ مراد کچھ براد اللہ دے لوگ دماغ زندہ نہیں کر رہے دے اللہ دے لوگ دل, دندہ دل دندہ کر دے ایک فلسفیانہ دہن والا میرے کو مولانا محمد رفیق کاش دادا جی سن درویش بندے سن ایک فلسفی سی تو اللہ تعالیٰ وجود دا انکار کرتا سر کوئی اگر ہے تو بکھاؤ میں کوئی ہے کتاباں یہ وہ سارا کوئی بکھاگا ہوں لانتی کی کتابیں کی اتے کرنے ہو نہیں سی اللہ رکھی سی لیکن ماری بیٹھا سو درویش بندے سن ان لوگ کہ ات چیلنج کی بٹھا آدھ گو دا فرد نہیں تھی بنتا ٹھیک ہے اگر کوئی ایڈا لان تھی بنیا بیٹھا ہے تے اسلام کدو سان حکم دیا کہ ہر صورت مناؤ دلائل پیش کرو منڈا ٹھیک نہ منت جان مل جائے کیا مطلب آپ کھل جانی لیکن ان دی قسمت سبلی وہ اللہ فقیر فکیر جدو لوکاں آخیا اپنے فرماچل لگے چلنے انہوں نے آخ جی کتابوں چوکوں فرمانے کتابوں کی لوڑ نہیں گئے بیٹھے سامنے کیا بہلی آ اس آخر جی رب کوئی نہیں سی صاحب گل ہوں رب آخنا کوئی نہیں دوجا مطلب ہے میں کوئی نہیں بےوقوفی کی گل بندہ آئی نہیں مر جانا اور کسے فلسفی نو آخو آ کتاب لکھن تو بغیر چھاپن تو بغیر اپنے آپ بن گئی اپنے آپ لکھی گئی ہے کوئی فلسفی سائنسدان مننے گا انہیں تو آخنا پاگل آخنا ایمان نال دفیا جی اچھا تو کتاب ایک اپنے آپ نہیں بن جاتی بندہ تے زمین سارا کچھ سب اپنے آپ بنیا پیا ہوں نال تلسفی کوئی پاگل پوتر ہو سی خیر وہ جدو جا کے بیٹھے نا آخر بےلییا اپنی اکھ ویخ اپنا نک وے زبان ویخ سارا کچھ ویخ توں کی پیانا رب کوئی نہیں اس آخیا نہیں میں جو ویکی بیٹھا سارا کوئی فرما اچھا فرما چل ہوا ویخ ویک فیر نے ہوں اپنا دل جہا اس دل دوحان طاقت وہ نور کمشکاتن فیح مسباہ سہان اللہ ہوں سج یہ گل تو ہے تویل بڑی لمبی لیکن سمیٹ کے ہوں تنجھا دینا جنا کلا من سمجھائی این ایک تنجا چڈنا بعد میں ہوں انہوں نے جد فرمایا ویخ میرے والی جیڑی نہیں سی وہ منڈا کہ اکھ ادھر بھی ہے اندر والی نور خدا دا جو پیا بھٹ کھا کے بے ہوش ہو کے ڈگا جڑا ہوں سی نہیں پھر ترفے بھی صحیح تے ہے وہ کی مطلب اے جڑا دل ہے نا جسم کا خون کا گوشت کا ٹکڑا یہ اصل دل نہیں اس دل در ایک ہول امام گزالی فرما د اس کی حقیقت نمبیا اولیا جان دن بیان نہیں ہو سکتی سے دنا نقل حقیقی اسی کا نا روحے روح یہ روہے ہے یہ سہ جانور کا بھی نکلتا تیرا ساڈا خالی نہیں ہاں جڑا ٹکڑا گوشت دانور ساتے چی ہے اور جڑا اصل انسان بند جس نال انسان دا تعلق رب نال جڑتا ہے معرفت حق آ ساری دولت اس دل رکھے ہوئے اس دل جنوں صرف منیا جا یا نبی ولی دکھ نال ویخیا جا سکے سڈے بیان بھی نہیں پہنچ سکے سمجھ آ گئی نکونی آئی ہوں میں تنوے تک لے آد کر د کہ سائنسدان دل کا تابے دار نہیں اتر ویک نا ہوں جس میں انسانی در جڑا محل تئی سائسدان کے نزدیک ہوئی اتے نبیا ولیا تو مومنا دزدیک ہوئی کافر کھوپڑی پہ سب کچھ سمجھتا ہے مومن آسانا اقل آلہ ضرور ہے آلہ ہے لیکن ایک آج آلہ ہے. توجہ نہیں فرمائی نے دا جڑا جی جی جی جی جی نفس دی خواہش دی مار بھی نہیں پی سکدا اور جھوٹ سچ دا بچارا فرق بھی نہیں کر سکدا جھوٹ سچ دا فرق جی ہونا ہے تو ایتھے آن کے ہونا توجہ نہیں فرمائی جے دل ن کے فیصلہ کرنا ہے ایس سینے چڑا دل اس دل دے اندر جا دل لب رکھیا ہے جڑا ایک مہم لطیف ربانی جی حقیقت کوئی ادراک نہیں کر سکتا شوائے اللہ تعالی دے دسیا اللہ تعالی دے دتیا سڈے نزدیک یہ ہے دے نزدیک ہو اور سنو سنو اے سنگیو سو ایس نو دل دے پیچھے چلاونا فرض ہے دل اقل دے پیچھے چلاونا جائز نہیں اسلام حکم ہے میں گل کرن لگا سوچ سوچ دا ذریعہ جڑا ہے اقل سمجھا ہے دماغ آ را. کئی گل انہاں ان گلوں گندیاں بھی ہیں چنگیاں بھی ہیں ہوک بھی ہوتا ہے باطل بھی ہوتا ہے جھوٹ بھی ہوتا ہے سچ بھی ہوتا ہے ہن کیڑی شہ آخر کوئی ایسی ہونی ہے جنہیں آن کے فیصلہ کرنا ہے کہ نہیں یار آ سوچ غلط ہے وہ دل ہے دولت جیڑی آن کے فیصلہ کر دی اور تا کر کے اکلے محل پلان کدی حق مرکل کا فرق نہیں کر سکے جنہیں دل دی مندنی ہے کرنے کی مننی فیصلہ کرنا ابو جہل جھوٹ ہے محمد اربی سچے فیصلہ تو دل کی ہوا ایسا علم جہا اس اقل حواس کے ذریعے اس عقل سکول ہے کہ قرآن حدیث دین نلاؤ اسلام دسلام ہے سڈا دین یہ ہے کہ تقل اپنی نو دل دے تابے رکھ اور دل اینو شریعت دے تابے رکھ دل تیرا فیصلہ کرے جدوں کہ یہ گل حق کے اور تیرا اقل بھاوے مننے تے بھاوے نہ من خسمان رکھا لے تھے نو ایک پاتھے اس دل کی من اس سجڑو ان ترسل دسو اس دل کی من اسجڑو ان ترسل دسو جس بندے اے نظریہ رکھنا کہ قرآن ادیس نقل دابے رکھنا انہیں قرآن کی منیاں حدیث کی منی خدا کی منیا رسول کی منیا وہ لانتی تے اصل خدا بنا بیٹھا اپنے نفس تے اپنی تقل نا خدا نو خدا تے ت منیا خدا بھی منتا نو نڈ کے دوسرے افراد اقل رکھا مرن تو بعد کچھ نہیں خدا فرمایا مرن تو بعد زندگی ہے یا عذاب ہے یا ثواب ہے یا دورے یا چلتے ہوں اتنی اقل نیچے چلاواں بنا گے خدا کی گل نکرا دئیے مہار سجا نال ہماری سائنس میں نہیں آتی ہماری عقل اور میں نہیں آتی اصا کافرام مومن کدو کا بندے نایا فرمائے من تخا علاحہ ہوا ہو اے مومن کیا اس نو نہیں دیکھے جڑا اپنی ہوا خواہش نفس نو اپنا خدا بنا بیٹھا کیا مطلب او دے خواہش نے اس خواہش نے نو چلا نیچے تے خدا دے گل نو کڑا اپنے پیچھے چلا کے یہ خدا بنا بیٹھا اپنی اکل نو اقل رب نو خدا اور سنو سارے کفران دے دروازے کھل دے ایسے سوچ تو جی جن جی نند کے درے نہیں چکو ٹرا پانی فاڑا جٹ دکے بندہ اے نظریہ بنا لوے سیسی. کہ سائس کی بات مقدم خدا رسول کی بات مؤخر دین ن چلاؤ سائس دے پیچھے بس ای گل دروازے گئے کفر دے کل ہر سارا کفر داخل ہو جائے نبوت کا انکار بھی آ جانا ہے سر تھوڑا کلام اللہ کا انکار بھی آ جانا ہے کرامات کا انکار بھی آ جانا ہے موجود کا انکار بھی آ جانا ہے جنت دوخ کا انکار بھی آ جانا ہے سارا کچھ ختم ہو پڑھاوے کوئی کہ میں اسلامیات نال رکھی بیٹھا توجہ نہیں فرمائی جی کٹیا ہو گیا کفری مان کبھی کٹھے نہیں ہو سکتے قرآن شریت مان اس چیز کا نا ہے کہ اپنی اقل دو تابے رکھ قرآن شریعت دےری گل اکل چاہے نہ آ جب اصول کر دن ہر سورت چ ادر سینس سکول آکھے کہ نہیں چل سینس دینس کے پیچھے چلنا ہوا کفر ایمان ہوا ریب دلنا واہج دلنا سینس نوں مندی نہیں ادھر اکھنا واہج ہے کونی جے ہے مین دہ لکھو اور ساڈی تابے جہس آخرنا ہے تو ادھر آکھنا قرآن وی نال میں پڑھانا تو اے تے اسی طرح ہی جیویں بندہ کٹھا پڑھاوے اے سبق کی پیو کی تعظیم کرو والد کی تعظیم کرو والد کی عزت کرو یہ پڑھا کے سبق پڑھاوے والد کے سر مارو کیونکہ تعظیم یہ ہے توجہ نہیں فرمائی جی اے تے پڑھایا کہ والد کی تعظیم کرو لیکن لان تھی اگو یہ پہ پڑھا بھی کرو کے جتیاں مار کے تھوڑی مان نل دسو والد دی تعزیم کا یہ سبق کوئی حیثیت رکھ ہے رکھد کسی آخنا یہ سبق صحیح ہے سارا پانی پھر گیا جدو آخیا جتیاں قرآن حبیز پڑھایا تو ایک سبق یہ رکھی کلیا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 اے سکول اسلام کٹے ہو ہی نہیں سکتے وہ کفر اے ایمان انہوں نے جوڑ کے جیڑا آخ میں قوم کی خدمت کر رہا ہوں میں دین بھی سکھاتا ہوں اور دنیا بھی سکھاتا ہوں انہوں آخ نا یہ دنیا نہ دے اس کا نام ہے کفر مینو اس سلسلے چ وضاحت کردہ ایک حوالہ دینا پڑھ رہا چڑنا میرے دعوے دلیل مقدم خدا رسول کی بات مؤخر دین ن چلاؤ دے دچھے بس ای گل نہ دروازے گئے کفر دے کھل ہر سارا کفر داخل ہو جانا نبوت کا انکار بھی آ جانا ہے سرفور واگو کلام اللہ کا انکار بھی آ جانا ہے کرامات کا انکار بھی آ جنا موجود کا انکار بھی آ جانا ہے جنت اولا انکار بھی آ جانا ہے سارا کچھ ختم جو پڑھا کوئی کہ میں اسلامیات نال رکھی بیٹھا توجہ نہیں فرمائی جی جیو کٹیاں ہون گیاں کو ایمان کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے قرآن شریعت ایمان اس چیز کا نام ہے کہ اپنی اقل دو تابے رکھ قرآن شریعت دے تیری گل اکل چاہیں نہ آ جب رب رسول کر دے من ہر پورا تے چو تے سورت چینس آکھے تے سکول آکھے کہ نہیں چل سینس دے پیچھے سائنس کے پیچھے چلنا ہوا کوفرو ایمان ہویا غیب دے پیچھے چلنا واہج دے پیچھے چلنا سائس واہج مندی نہیں ادھر آخنا واہج ہے کو نہیں جی ہے تے دبلا باللہ مین لا لکھو ساڈی تابے وے جی میں, میں سائنس آخی ہوا تھکرنا ہے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 توجہ نہیں فرمائی جی yeah, yeah. اے تے پڑھایا کہ والد کی تعظیم کرو لیکن لانتی اگو پہ پیا پڑھا بھی کرو کہ, میاں کہ مار کے تھوڑی yeah, yeah. مان نل دسو والد دی تعظیم کا یہ سبق کوئی حیثیت رکھتا ہے کسی آخر یہ سبق صحیح ہے سارا پانی پھر گیا جب آخیا ج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 اے سکول تے اسلام اے کٹھے ہو ہی نہیں سکدے وہ کفر اے ایمان انہوں جوڑ کے جیڑا آخر میں قوم کی خدمت کر رہا ہوں میں دین بھی سکھاتا ہوں اور دنیا بھی سکھاتا ہوں انواق اے دنیا انہوں نہ دے اس کا نام ہے مانو اس سلسلے چ کر دیا ایک حوالہ دینا پڑ رہا متے چڑنا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 جو اتے لکھے ہیں اٹھتی نمبر سوال کسی عمومی ترقی کے لئے ضروری ہے کہ عام آدمی کا طرز فکر ہو عام آدمی کا طرز فکر ترقی باستے کس کوئی نہ کوئی انداز فکر ضروری ہوتا ہے لہذا ترقی کہڑا انداز فکر رکھنا چاہیے ہوں چار انداز فکر انہیں دسن مذہبی الف یعنی پہلا بے فلسفیاتی کہ ایک مذہبی انداز فکر ہے کیا مطلب کہ ہر گل ن مذہبی حوالے وال سوچنا یعنی کیا مطلب کہ یہ نہیں ہماری عقل کیا کہتی ہے صرف کتاب یہ لبنا ہے کہ قرآن شریعت نبی کی آخر توجہ نہیں فرمائی نے فلسفیاتی کیا ہے ساری عقل کی آخری نگریاتی تیسرا جیم نگریاتی نگریاتی کی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 چار دے دوں دال جا یہ دال اے اتنے لکھیا ہویا ہے جواب تھلے دال ہوں کیا مطلب کہ ترقی واسطے سائسی انداز فکر ضروری ہے مذہبی نہ ہوگی تو ترقی نہیں ہونی ہوں کیوں ترقی دا مان ہے دن... انزی ترقی کا ماننا یہ کہ آخرت خدا رسول دی فکر چھڈ کے تے دنیا پیسہ دولت جنہ ہو سکتا کماؤ اور جی ہو سکتا کماؤ حلال حرام کفر اسلام پاکی پلیتی کوئی تمیز نہ کرو دنیا آئے پیسہ آوے آ آوے, آوے, آوے, آوے کوئی اخلاق نہ ویخو کوئی ہمدردی کوئی دین کوئی پاکی پلی کوئی شہد لحاظ نہ کرو یہ انہوں سمجھتے ہیں ترقی کی. کہ سمجھتے ہیں ہوں جے انداز فکر فکر ہو ملحبی. تے پہلو ہر کام کردا پہلو شریعت نبی نیکنا پڑنا ہے پھر کوفر گا تو پرا نسے گا برائی گی تو پرا نسے گا حرام تے بچیں گا تو ضرور بچے گا بھی بہن بچاؤ دی فکر کرے گا عزت بچاون دی فکر کرے گا اپنا نقصان گھاٹا گوارا کرے گا لیکن کسے دا نقصان توجہ نہیں فرمائی نہیں. دنیا دا نقصان گوارا کرے گا لیکن آخرت دا نقصان گوارا مطلب انداز فکرے نبیاد ہوا یہ اہل ہوئی سی ہر ولی یہ ہوئی مومن یہ ہوئی مومن پہلو ویخ گلے کہ یار یہ جو کام پہ کرنا شریعت کی آخری یہ لائے آخے شریعت لائے تو کاروبار نہیں کر سکتا میں توجہ فرم، نہیں فرما بھائی لیکن وہ لانتیاں لانٹیاں آخیا میاں او ترقی واسطے کرو کی کرو فکر رکھو کی مطلب جیڑی سائنس آخ منو اے جنت دودا کی ہونا مرن تھ بات جہان میٹھا تگلا کہ لاکھ لانت یہ گل تے نتیجہ اے اسے تعلیم دا نتیجہ جڑا پھیلیا کھڑا ہے مومن اس جہان خواب خیال تے اگلے نو حقیقت سمجھتا ہے جہان تے اگلا اور میں سمجھنا کہ جڑی اے نعت بنی فردی ہے نا کہ خبر ہے تو کہڑی جنت دے کرنا ہے تذکرے جنت ہے سارے واسطے روزہ حضور کا یہ کدھر اسی دے تحت نہ بے خبرے تو کیڑی جنت کرنا ہے تدکرے یہ مطلب سینسی بہمان سامنے روزے ویچ کے آخ رکھ دیا جنت چلو سونا بنیا کلا جنت آگوں باقی جنت سانو پتہ نہیں تند ذکر کرنا ہے بلے بلے بلے یعنی دوسرے رفظ رسول کریم نو جواب پہ مل ہے نات خون رسول نہ پیاکھ دے کہ خبریں تیلی جنت دے تل کرنا ہے تلکرے نو جنت مننے من سانو اگلی جنت کا کوئی پتہ نہیں ملنی کیا جی ہے کہ نہیں اول تو صحیح ہے کہ ملنی ہے کہ نہیں لیکن وہ پہنتا خبریں تو کہلی جنت دے وہ اپنے جنت جان دے بارے شک نہیں پیا کرتا وہ خود جنت دے وجود دے بارے پیا کرتا ہے کہ خبریں تیاری جنت دے کرنا تدکرے سمجھ آ رہی ہے کوئی نہ آئی سنگھی ہوں اے دسو میں جڑا دعوی کہ سائنسی انداز فکر دن سکول دکول او دی دلیل میں سکول ایک جز جہرا مدرسے آیا مولیوں میں کولو تو میں کٹ دیتا ہے سکول کا ایک جز آیا ہے موجود ہے پورے سکول نہیں ہونا سمجھ نہیں لگی ذرا توجہ نال بولو تر سبحان اللہ اور یہ مورا کھل گیا کر کے جس بندے نس یا انگریز معاشرے کے اندر ترقی یافتہ تصور کرتے اس بندے کا ذرا مطالعہ کرو زندگی کا اگر دین ایمان کی شاؤ کوئی نظر آ جائے تو مڑا ایمانسو دین ایمان دی کوئی شہ ہے تو آ جن سمجھتے نہ حالے اے ترقی ہے ہی نہیں ترقی کی ہا بھی لگی حالے ترقی دی, تے حالے ترق... کو دین دی پابندی کوئی تصور کوئی وجود ہے جنہوں انگریز ترقی رکھے گا اس لانٹی دی شہ نہیں ہوگی वजो नहीं फरमाई अगर वो मस्जिद पाई खिलाओी तो उस मस्जिद दी कदर कीमत उस दे नजरीये नजरिए सैनमा दे बराबर होने बल्कि सैना तो भी घटे नजदीक जेवें सैनमा गिरा जुर्मो जिमें बल्कि मैं आखण दे فٹ لن جاتھ مسجد یہ سابوں کے نزدیک برابر مسجد گراہ مسجد گراہ کے سڑک بنا لے فٹ نو گراہ کے سڑک کھلی کرنی لٹرین گراہ کے مکان بنا لین ایویں ان مسجد نو سمجھنا نمجنا جیویں وہ کیوں کہ جب او رکھ دن مذہب ایسا جیڑا بندے دی سائے شکل دے تابع ہوئے تو اوہ اندھے نے خدا کا گھر کیسا ہونی مان نردہ سو جے جی گھر خدا دا سمجھا نا کہ خدا دی مر دی تو بغیر گرائی کھڑے ہوں توجہ نہیں فرمائی نہیں مر ہو کیسے عجیب گا لے گھر ہو بے خدا دا نبی پاک فرمان دل خدا کا گھر مسجد تحت سرا تو لے کے عرش آزم تک مسجد کچھ سمجھ آئی نہیں اور مسجد جب بن گئی ہے قیامت توڑی مسجد شریعت اندر لیکن سکولی طبقہ مسجد نو نونکہ سمجھتا ہے نجی مسئلہ اور مذہب کو سمجھتا ہے ذاتی مسئلہ دوسرے اور سمجھ مسلج مذہب وہ نہیں جو خدا نے دیا ہو مذہب بندے دی اپنی سوچ دے نال ہوئے اخلاق دا مجموع ہے جنہوں سمجھے من لا دھی بہن نوکریاں کراونیاں را ننگا کرانا جو مرضی ان کے نزدیک یہ بھی مذہب ہے کیوں کہ انہوں نے سینس آخیا ہے اکل آخیا ہے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 خدا کا مذہب دے, دے اپنی مرضی خدا دے کے مذہب بدھو قوم ساڈی دی سکول دی مسیحت کے فنا فلا مسیح ویس کے تو کھائے مسلمانوں کا ڈر ہے او خدا نو ابتدان اثتن سرف خالک سمجھتے کہ پیدا کر لیا گھڑی کی طرح ختم اس کا نہ کوئی اتارا مذہب نہ کوئی دین مذہب ساڈے مذہب ذاتی معاملہ ہے جنو مذہب آکھیے تا کر کے تی حکومت نے زنا دا قانون بڑھایا ہے زنا قرآن چران چو جائے کہ قرآن ایمان دسو جے مذہب خدا کتے دے پتر کی آتے جنا قرآن چو, قرآن چو قرآن سمجھ قرآن چویں؟ او کو لگی نے کوئی نہ دوسرے افزا چ مذہب دی تفسیر تشریح تعبیر دا مسئلہ ہے نام موجود رہنا اے منافقت دی انتہائی بدترین کے کہ نام مذہب رکھو آنکھوں اسلام ہے لیکن اے جب تعبیر کرو تشریح کرو تفسیر کرو پھر اپنی مرضی دی آخو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 اے یہ آدھے جرمنی اسلام جدید اسلام ماڈرن اسلام روشن اسلام محتدل اسلام اے اسلام ایسا کفر جگہ کوفرت بد کرے اسلام دی اسلام دی تعلیم سکول شامل ہے نبی پاک دے اسلام دی شامل نہیں ہو سکتی ہوں میں اس بندے سوال کرنا جڑا کہ بیٹھا جی میں ادھر اے بھی پڑھانا بھی پڑھانا حکومت حکومت حکومت دھرتی اس حکومت نو تسلیم کرنا اسلام دا قتل ہے جن نے اس حکومت نو حکومت منیا سب اسلام نو قتل کی بیٹھا ہے یہ کافر ہیں ظالم ہیں ڈاکو ہیں یہودی ایجنٹ ہیں یہودی ملازم ہیں یہ خالی من کے حکومت ہے اور ہمارا حق بنتا ہے کہ اصل اندر شامل ہو کے یہاں کے موہمن بنی یہ نظریہ رکھا تھڈو کوفرے یہ سام لوکل اسلام ہی قتل ہو گیا سمجھ نہیں جائی سنو ہوں یہ میں اس بندے دوسری تمبی کی گئی کیونکہ تنبیہ کیسی اے خود ایک موجود لیکن ہوں اگلی گل کرنا میں توجہ کہ تا نظام ہے جمہوری کی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 بندیاں دی خواہش حکومت دا دین کیا مطلب او ویخ دن جمہوریت کا ماننا ہے اکثریت کہ اکثریت دا خیال کی اکثریت دا خیال ہے سینما ہونا چاہیے لہٰذا ہونا چاہیے حکومت کا فرض ہے بنا اور اس کی حفاظت کرے ان ڈھان نہ دے جا ڈھان بھی سوچے وہ دہشت کر دے توجہ نہیں فرمائی وہ تا مر گیا نورانی جی آتے سنو برباد ہوئی پی میں پہلو کہ جہلیت پچھانے جمہوریت لولی لنگڑی جمہوریت اچھی ہے واہ بٹھا گولو تیرے تیر ورگے رابر میں مینو یہ کہنے لگا نورانی یہ نورانی لیا کے بتوں کو تم پوجو ہم کسی ایسے بت کو پوجنے والے نہیں ہمارے سامنے دلیل پیش کرو تو نبی کی شریعت کی پیش کرو نورانی بھی بھڑ اسمبلی اچ گئی ہے ووٹ لڑ کے ہو استعفا دیتا ہے بل تو میں نے جی خبر ہوئی پتہ نہیں استعفا دنوں خبریں پہنچی ہے کہ استعفا دے جیڑا کنجا رکھ ہے کہ نورانی واسطے دلیل ہے اپنی بہن لڑا لڑا کے اس اسمبلی دے اندر جتوں کتی بھی نہیں بچ کے آن بچ کے آنا لال دسو ایم ایل ام پی شریف بن ہے زانی تے شرابی تے علاقے دے سب تو وے کن ٹوٹے ہو گے تو میں پوچھنا اے نورانی صاحب سنت رسول ادا کیتی بینڈ ووٹ لڑا کے اے اے کہیں سنت ادا کی سیدہ فاطمہ لڑی سی امہات مومی لڑیا سن نبی پاک دیا گھر والیاں نفلی حاج کیتا مان جڑا حج سی خدا دادا دا کر بیٹھیا وا ہر نسل کے پیچھے منہ کھولے باہر جالیے منہ کھولنے کی تو گل ہی نہیں انہیں تو فرد منہ نہیں کھولیا انہاں منہ مبارک اپنے نہیں کھولے احرام حکم ایک کپڑا عورت دہران منہ کپڑا منہ نا لگے اندر لکڑی لکڑ رکھ کے منہ شریف کپڑا اس لکڑا منہ نال بھی نہیں لگ دے پر بھی بچا لیا اپنا یعنی حکم خدا ہی پورا کر لیا پردا بھی بچا لیا ایسیا پاک بیبیا نفلیوں باہر جا پوچھنا نورانی صاحب دا ایک کم وہ ایک گٹھو بیٹھا شوجہباد دا گٹھو مولانا خدا بخش ادہر دی نسل مولانا خدا بخش ادہر تے مجاہد سی خیرت مند سی ایک گدل نکل کھلوتا یہ سارا ہوں یہودی عدل تل پیا لگتا یہودی اتا میں شوجاب بلوچ دجاب چشتی کا جلسہ نہ ہو سا میں کیا واقعی بلوچ دخشا درد نہیں پیا ہے پیار جدو میرا جلسہ کرایا سی اپنی مسجد پہلا جس مسجد جس جلسے تو میرا تار اس علاقے ہے میں تکری حکومت نگڑیا جو بندیت رگڑیا مولانا خدا بخشا سٹیج سے بیٹھے سن میرے پیروں ہا کے بول نہیں سن سکتے آخری زیفی دا حال سیرانا لا کے چیقتے سنال ہاتھ لا لا کے اکھان دے, دے سن تو بلوچ دا ہے خدا بخشا درد نہیں مسجد خطاب کرتا ویخایا کیا تو شریعت ناسخ منسوخ نکل مسجد لیکن فاروق کوئی علی کوئی فاروق ہوں کھڑا فاروق مسلم قوم یتیم مسلم قوم یتیم تین یتیم اس دا محافظ بادشاہ اسلام ہوں وہ ہے کونی دنیا اس واسطے ہوں ہر کس نہ کس اس ممبر نو چمڑ جاس دین جو مرضی کئی کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی ڈکن والا <تصفح> <تصفح> اور جے رہنا ایسا <تصفح> وقت نہ صرف منسوخ مولا علی مشکل کشار اس فرمان دا مقصد سی کام اسلام جاننا اور سنو خاطر اسلام کے بیان کی جا... جا... خاطر جاہلیت نو جاننا پہلو فرضو دیا, دیا نو جاننا ضروری ہے آپ ہی کافرو بیٹھ سی کافر کا جی ڈاکٹر مار دینا میں لیکن وہ ویخ لو کہ میرا مقصد کی اور میں آخنا چاہتا میں پرواہ بھی نہیں ہو جائے گا کیوں اس واسطے یہ کامال میں کسی دا لحاظ کریں جی کسی دا لحاظ کرتا ہے تو اللہ تعالی بارگاہ چول بلون ہو گیا تے غضب ٹوٹ پیارا بن باری باری سخت ترین فکر والا مسئلہ ہے انتہائی یعنی اپنے آپ محتاط رکھ والا کام محتاط رکھ والا میرے ہر تقریر ابتدائی دعائے ضرور سنو گے دعا ضرور شیتان نفسر شیتان در تو اللہ بچا درور حق بولنے حق د چلنے حق کے مرنے کیوں میں دعا کرنا اسے واسطے کرنا بول نکلے جڑے گلت بچاری غلطی دی سزا میں لینی ہے کیونکہ راہ دسنا اس واسطے میں اس کو دعا مگنا حق اور درست بندے غلطی تو توفیق دیوے کوئی الہام صحیح کرے نہ کرے مالک سکھ منسوخ کی پہچان حضرت سی نام فاروق آزمر اللہ تعالی فرمان آلی شان ساری تاریخ اسلام کتاب اور فاروق آزم دیا کتابوں لفظ لکھا ہوا موجود اسلام کھا دو اسلام لمبا ناشا ملا اسلام ٹوٹے ہو جان ٹوٹ فٹ اس اسلام اسلامی لوگ جیچنگ دی پچھان نہیں ہولیت کی اس کی واسطے واستے ستوار کوئی جم کے نہ کتاب پڑھے جہلیت کی پہچان نہیں ہونی بندہ نصیب نہ میں تھانوں جاہلیت کی موٹی تعریف کر دینا اسلام لبادے جتنا خوبصورت نظر آئے سمجھنا جی اس کی گنجائش اسلام نہیں ہونی دی شاخ ہونی ہے, ہے نو لبا اسلام دا اڑیا گیا اگر اسلام حیقت ہوں پچھاڑ کی قاتل ڈاکو بجائے کسم خدا دی کر کے آنا جنی مذمت کرو وہ قوم دے اگے لگنے پیچھے لگنے کا میرا مستفا کی تربیت کرنے والا با کمال ہے جن کی تربیت کرے گا وہ آپ کام لونا برباد کتوں آئے تخصیصے قوم کے رابر بنے نے نا سن اور جہلیت تو بےخبر سن باخبر ہونے کی بجائے اور خود مبتلا سن جاہلیت جہلیت نلام سمجھتے رہے وہ میری مراد اور اور او بھاوے کوئی نورانی بھاوے کوئی نیازی کوئی ملتان نے جہلیت نہیں پچھانا قوم کا بٹھا بیٹھا ہے جہلیت پچھان رکھنا امام احمد راج ایسا ہو میں اس وقت پاکستانی قوم زیادہ رونا زیادہ ہر طرح ہر طرح پوری دنیا دیا قوم بدتر قوم بن گئی ہر طرح دینی لہذی بھی دنیا بھی لحاظ ایسی جی ہر طرح گزری اگلے سمجھ کہ صرف رب شان سی بندے کوئی مقام نہیں بندے کا کوئی دخل نہیں بڑی ریور وہارا نہیں کرتی کہ لوگ منسوب ذاتی کمال نا مولا اے پسند فرمان ہے جب سچ اکھت رب کی شان شان سب بنیا کمزور نہ بندے جڑے شمار ہوم <ناوازی> چو... ello... نہ اسلام چنیا غالب کرے اور پتہ لگے بندے کا کمال نہیں ربے دل جلال مزاری میرا اپنا حال یہ مت کوئی سمجھے اسلام میں چکیا اسلام چکی میں اسلام نزت نہیں دو زبان تو مشرق اسلام عزت بخشی اور اس عزت کے اوپر میں ناز اس وقت اسلام کی خدمت کر کردیا ایمان تر جاگا پھر ناز ہواج نہیں اس واسطے کہ کوئی نہیں اگلا میں کر سکنا سی ڈگری ہے نا پہلی جماعت بندہ یہ آخے جو میں اے آنا اے بی ڈگری نا لوگاں کے بیان کرنے بجائے اگر بندہ یہ آخ کہ میں سال کوفر نال ہوں ترجمہ بھی جاننا تے کوئی منے گا کہ تقریب کر سکتا ہے اگر کوئی بندہ یہ آخے کہ میں کتاب کا سننا کوئی اہل وہ قرار دے گا لیکن ہوں گے آ بھی کیونکہ اصل خود جہلیت تو واقف نہیں خود کچھ سیکھا پڑھتا رہا شعور مارا گیا گیا مر چکا کر کے معلوم نہیں ہو سکے باقی کر رہا کی سیکھ ورگے ضمیر بندے نا جہلی میں بیان سے پوجا اور ساری زندگی باقی اپنی کلمہ بھی دوبارہ پڑھتا رہے گا توبہ بھی کرتا رہے گا اور لوکانوش ڈر دے مارے بیان نہیں کرے گا شرم دے مارے کے کر کے بیٹھا شرم دے مارے میں کوئی اسلامیات بھی پڑھائی فلان بھی کرائی کرا چا کہ نوکری لینا چاہ تو ادھر بھی جان لے کر اسلام بھی رکھا میں گل پہ کرنا جیڑا بھی بندہ ہے اپنے واپس لینا چاہیے سکول نہ کوئی سلامیہ سراسر کفری تس قرآن حدیث تصوف سب کچھ سکھاؤ سکھاؤ سکول کتاب, کتاب ایک کتاب یا سکول گر لو غائت نال رکھو نا سارے اسلامی تعلیم کا سارا اسلام جڑا پڑا بیٹھا ہے اس اس سارے اسلام پانی پھیر دینا یہ شدید لے کر قوم جاہل اسی طرح کا ہونا ہے اندر بھی توج آ جانی سکول دی تعلیم پہلے دن تو لا دین قرآن حدیث دین جنو آخس دینی تعلیم قرآن حدیث ہوے۔ لیکن صرف کام کرو قرآن حدیث نو سائنس اور اقلے بس قرآن حدیث اقل اور سائنس دے تابع کر دو اور سہی ہے آخو سہی ہے مذہب بناؤ بناؤ سائنسی مذہب خبر ہونی چاہیے آخد جس آخدی علمائی سائنسی علم کی آخد آخر حواس کے ذریعے بندے سنس چھس چھوڑی مسلم ہاس سڈے جسم چھوڑی ہے سانو یقین ہوتا ہے ہا ہے آپو گے سہشیل اک ساری ویخنی رنگ ہے رنگ ہے سانو علم ہو جا رنگ ہے یہ سہشیل سہشیل چھ بولنا چکنا چھڑا موڑ کر چکھو گے چکھو گے پیچھے رستے <laughs> اندر جو واقعات جو موجزات اور جو ابرت نارک دسا میری گل کوئی سمجھ تئی ہے کہ نہیں آئی ایڈا وڈا مسئلہ اللہ دے فضل مولا دے کرم بزرگوں نال بروحانیت میں تمہیں سمجھا چڑیا ایڈا وڈا مسئلہ جہاں نورانی نو سمجھ نہیں آیا نیازی نو سمجھ نہیں آیا کہ فضلوں کی ماں کی گل کرے تو ہی کران شیطان نے پہلو ہی اے تے ہے ہی لانتی نے ہاں جی سور جو بیٹھے نالی اچ سور بیٹھے نالی اچ تے کی رونا اگر بکری بینٹ بیٹھے گی تو رونا تے تو ہے نا مینو نورانی میں رونا آتا ہے وہ تین سمجھ ہی دی. دے وہ چودہ زبان ہے سن لیکن علم حقیقت کا ایک بھی نہیں اور زبان قسم خدا دی پر رب دا دتا دین دی سمجھ پہ آ جائے میرا کملی فرمائے من دلہ اللہ بہی خیرن جو پکے ہو پھر دین اللہ جس سے خیر کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے اے چودہ زبانہ دینا ہے یا سو زبانہ دینا ہے زبان دین سمجھے بیڑا پارس فارسی ٹوٹی عربی ٹوٹی فٹی بٹھی بھی نہیں جہلیت دی ہر ہر گل <سؤال> جان والے وہ جن پا اسلام تو سمجھ آنا ہے اور سو ہوں اور میں بئیمانہ نے میرے منازرے کے اندر تو منازر خت لکھے نے مینو سو دی تحریر جہی مین پہنچی جتوں یہاں آگ لگی پھر فردی میں گالا کھانا مینو پرواہ نہیں ہاں یہ ہر جلسے دو ساتھی ٹر گئے انہوں نے کٹیا نے کٹیاں نے اتے اور اللہ دے فضل میرے جلسے بندہ آ بیٹھے کٹیچے کا نہیں ہے جی جھوٹا میں اپنی زبان حق دی مار دے بیٹھا سوٹا کیوں مارا کمی نے کٹیا پتا کول گل تو ہے کچھ مصطفیٰ دے یار کافران تو کٹی دے سن لیکن کافر حضور دے دل چڑھ کے آدھے سن کیوں پتا سی شریف ہے مینو جرت نہیں پی میں دے تے تر جا بحث مناظرے کی خاطر کیوں مین پتا کمی نا لڑ پہ اور وہ او چڑھ کے آئے گھر میرے کیوں انہوں نے پتا سی شریفے نے کچھ نہیں آخنا جی یہ پتا ہوتا ہے تو شیا فوٹا پھیرے گا یہ گل کو کدی چڑھ کے نہ آدھے ان کی دینی ہے چنگی ٹکا کے سنو یہ پھر یہ جناب یہ کھلے آ جناب اچھا اچھا گے یہ سکول اپنا تنظیم نہ پڑا تو پھر حکومت کھے لگا گے تے سارے بندے نہیں لگنگے تو بھابیا کے خلاف کھولنگ اپنے مذہب لوگ بچاؤ گے اتنے جایا میں ایک ڈرامہ انوار لو مدرسہ جان گو جان گا مکالا ہوا ویخو اتوں نے مفتی کون کی نام آستفارد بھی بخوبی جان دفتی محلہ محمد انیب صاحب لوگ وہ چاہا کیونکہ مومن مومن حق والے جانتا ہاں سر مسلا پوچھا گیا حضرت جی ٹی وی دیکھنا جائز کہ نجائز اگو فتوا دیتا ہے تو کی لکھا انوار الم دمہر حضرت جی آپ کی لکھا ہے؟ سورت مسولا کے مطابق خالصتا ستن مذہبی پروگرام دیکھنا محافل نات سننا ٹی وی پر جائز ہے البتہ فحش پروگرام دیکھنا جائز نہیں اگے سنو ہر مکتب فکر کے علماء ٹی وی پر قرآن و حدیث کو بیان کرتے ہیں جس سے سامعین مستفید ہوتے ہیں عدم جواز کی صورت میں اس بھلائی اور کار خیر سے محروم ہونا پڑے گا ہر مکتب فکر کیا مطلب شیعہ بھی آؤدن مرزائی بھی وابی سارے آدر والے منکرین حدیث ہوں نیچری ہوں سار دا ہوں دا ہے سارے ہوں ہر مکتا قوم سن کے انہ تو مستفید ہوتی ہے فائدے حاصل کرتی ہے کہ جے ٹی وی نجائز کریے تے لوگ تے محروم ہو جان گے ہوں میں پوچھنا اینا انوارلو وال سارے مکتا بے فکر والے صحیح ہیں کام سن کے مستفید ہوں فائدہ حاصل کرتی ہے یہ جمہوری ملک میں آنکھیں کھولنے کا نتیجہ جدو حکومت آکے جو سارے ٹھیک ہے نا जे हुकूमत के हामी होती आप आखे हम मैं पूछना मुफ्ती को भी पूछोिया ड्रामे बाजो दसो वहाबी को मुस्तफीद हो सकता है शीए कोल भी हो सद मिर्दई कोल भी हो सद हर बद मधब कोल हो स हूं यह दसो चिश्ती कोल भी हो सकता है हम फतवा की दे चिश्ती का जल से मैं जाना हां हा। जिन्हें कलमा अकादमी का पढ़िया उन्होंने मने وہی دلیل پیش کریں میں نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے میں ہر کسی کی بات کو ہر کسی کے کال و فول کو نوی کی شریعت کی کسمٹی پر دیکھوں گا فاروق کے فرماتے ہیں میں ٹیڑھا ہو جاؤں مجھے سیدھا کر دو جہے ٹیڑھے نہیں ہو سکتے وہ آخر میں ٹیڑھا ہوا میں سیدھا کر دو جہے ٹیڑھے ہوئے کھلے نے ایتھے تو, نار, اے, اپنا ہے نہیں جی غازی پور گاضی پورے اٹھو تھی گاضی پورے جی گاضی پور اوے کہڑے پیر صاحب سن پیر ابد شاہ صاحب پیر مہر علی شاہ صاحب کے خلیفا سن آپ سرکار جب وکادمی صاحب پہلو ملن گیا ہے تے آپ اٹھ کے ملن جدو پتا لگا کہ میرے والی غیرت سینے اللہ دلیا پریوار اور بھی میں یہی مذہب رکھتا ہوں میں اس کو امام مانتا ہوں جس کے اکال و فیل پر انگلی نہ اٹھائی جا سکے اور غیرت سڈے ایمان دین دا سب تو وا جائیں آخنا سارا منا بھی سال غیرت دے اور سنا ہون دی تباہی سنو میں نے یہ کازمیا ڈبر نے شوکر سیالوی یہ سارا جہا میری تحریر کا جواب لکھ کے بھیجا میرے میں لکھیا دس سفیا کہ لکھا سازمیا سکول ہے دی گلیکسی پبلک سکول ویہاری روڈ ملتان کازمی سجاد کادمی دی دھی دا سکول ہے نیاز بخاری اس کا دما دے اسکول ہے اسکول ڈرامے ہوڑی کا سکول ہے اوکے پینٹا پا ہاں جی شرٹان پا گل ٹائل آ سات پانچ سات سکول اپنے وہاں سکول بھی پینٹ شرٹ پا فوٹو میرے کو پیت फोटो मैं मुल्तान मिली आम लोगों के घर धी दामाद कुंडे ते तेंटा ते कुड़िया इंग्लिश मीडियम स्कूल ने और सुनो यह एकूल एक की फोटो है आलो। सुनो ने। یہ واب نے گھر ہوئی ہیں وہ تیرے موہ نہیں بکھانا ڈرابر سکول منہ ایسے باقی سکول سارے سکول ہے گھر ٹیویا سارے فوٹو نے انگلش میڈیم سکول ہوں میں جہی گل کر لگا انور سمجھو میں جدو یہ لکھے کہ اوے ڈرامہ ہوا این اکے جن کا گلتا سمجھا دے بھائی او اوے ڈرامہ ہوا این اک والے جن کا اینکا جن کدی آرامے والی ساری ٹیم بلائی گئی انوار للوم اسی دن یو میرا راہ سی اور دی گلیکسی پبلک اسکول والے ڈرامے کا شو سی جی اندر سارا ٹبر کٹھا ہے فلم بڑی اور فلم حکومت تک پہنچ گئی ہیں کیونکہ سکولوں میں فلموں خاص حکومت لے جانے ریکارڈ جیویوں دکھا دیتے کہ ویکو دلے ہوئے پی جائے سان پیسے دیوں. دیکھو بے مانسا کر لینے دیو پیسے دیسے ہوں جب اے ڈرامہ کیتا میں اپنی تحریر اس دا حوالہ دتا کہ یہ کام ہوتے پ اے سکول پہنچا دتا ہے شاخ المشاخ جہے شمار ہوتے ہیں انہوں باقی قوم کا کی حشر ہوتی مینو لکھا جاب یہاں اس میرے اعتراض کا جواب جو پڑھ سکتا دا اوٹ اونا دی تیل کا رہ گئی گلیکسی پبلک سکول کی بات تو اس سلسلے میں ہماری معلومات کی حد تک اس نام کا کوئی سکول کازمی برادران نے کہیں بھی نہیں کھولا ہے اٹھ ملک صاحب اٹھ کھولو ملک سرفراز بھٹا اتنے بیٹھے ایک بھٹا ہے بیٹھے؟ ایک منٹ ملک سرفراد بھٹا اتنے بیٹھے آیا ہے آیا سر کدھر گر گیا اچھا ملک سرفراز کا پھراج چھوٹا ہوتا پڑتا تھی سنو اگے ویکو ان کے سکول اصئید پبلک سکول کے نام سے ہیں اصئی برادران یہ پھی دکھا ہے براوا نے نہیں آخیا تو دھی کا سکول تو براد ہے اور سنو داماد دماد دمادی کا داماد, داماد, داماد, دا داماد دا فرق ہے کوئی پتر دی کی ہے اچھا اگے سنو ہر جڑی گل کری ہے یا پھر ہوپ سکول کا نام وہ استعمال کرتے ہیں اس جنی اکامیا دو سکول نے دو نام جنے بھی ہیں ایک اصید ایک ہوپ بوش میں خوش ہوں گا کہ قوم برابر ہوپ ویچ بندن پوپ اگے سنو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 میں گل کیتی ہے ڈرامے دی کی جنہا ڈرامہ کیتا گیا کنر سڈے گئے کڑیاں نچی سارا جھولے ہو جواب دیتا ہے اگوں اکھے ایسے موقع دے تو ترمزی دی فضائل عمر دے باب والی حدیث یاد کر لیا کر یہ حدیث کے مطابق ہویا ہے ہوا ہوں تو سرے تو لے کے او سرے تک جہا مسلمان بیٹھا تھے مینو اگوائی دو کہ ڈرامے فلما ناچ گا یہ ہدیش کے مطابق ہوں یہ کاجمی صاحب دار کی گل ہے تے سارے مدرسیا مل کے شوکر سیال بھی من شوکت منوٹ انہیں آخیا میں جی تاری ل کلی میری نہیں الوار الو سارے لڑکے لکھی یہ جواب تیرا جڑا دیتا ہے حقیقت یہ کہ اللہ دے فضل میری گل کا جاب نہیں تھی میری گل کا جاپ دن کا جی کوشش کرے گا یا کافر ہوئے گا یا پاگل دے فضل گلیں ہی ایجنیا نے بھائی سنگیو میں پھر انی گل کر شوکت رو بالے آ بالا جڑا بلوچ وہ بالیا تس اپنی دیا بھاڑا لایا ڈرامہ کرنے کیوں بھائی جی لوگوں کی دیا واسطے حدیث ہے ساڈیا دیا واسطے نہیں اور حدیث ہونی نچا لوگوں آخیا کے مطابق وہ دسو یارو وہ دسو میں مجرم میرے گالے تھا آؤ آؤ آؤ میں جرم دار کہ ناچ گانے ڈانس یہ یہودیت اور جہلیت اور کفر عمرہ تیری اس بسیحت تو صدقے جیڑی حق بولتی سی اسلام قوم دے رہبر ہو اسلامی جہلی بھائی دی بے غیرتی ناچ گالے نو رولنا ننگا چھاتی ناچ نچا نچا کے جی سب کچھ حدیث مطابق بےغیر تو, تو مر اسلام کہڑی شاید نام کیوں نہ آدمی خاندان بش دی طرفوں حکومت کی طرفوں کمپیوٹر ملنا پورے اسلام نو قتل کر دیا ہر کئی آخر گے اتے سور آگوں منہ بنا گے گستاخ کامیا لیکن مستفا کے دین کے دفاع میں ایڈی وڈی گستاخی کرن کہ سارے کچھ لو آخ نبی دی سنت یہ سلطان رائی تیما کنجری ہے نبی کی سنت پر جمہوری خنزیروں کی نگاہ میں یہ سب عبادت ہے سب نیکی ہے کیوں کہ حکومت نیکی کہتی ہے جس کو حکومت قانونی اعتبار سے نیکی کہے وہ نیکی ہے خدا سول کون ہوتا ہے جس کو نیکی کہے وہ نیکی نہیں نیکی بدی کا میزار ہی جمہوریت میں ادا ہوتا ہے ہی ہوتا ہے خدا ہی نہیں ہوتا ہوں آخری میری گل انہاں دے میں پول کھولا مین رب دے پول کھولنے پیدا فرمایا ہے یہی جہاد ہے اس وقت تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں اپنی زبان چھٹا ہک چلاو کی اس جمہوریت کے تحت وسن والے میرے مینو اگے ڈرامہ رچا کے آخیا حکومت چان گے مجھے بھابی اثونیت کی گل کل کرنی ماہ ناما عرفات جام نہیں میا لاہور مدرسہ مفتی محمد حسین نعیمی مر گیا ہے جے ایمان تے مریا اللہ رب بخش دے بس میری یہ دعا ہے باقی لوگ پتہ نہیں بلی سمجھ گے مفتی محمد حسین نعیمی بیانات کے آئینہ میں شمارہ خاص خاص شمارہ او دے مرن تو بعد گیا ادارہ ارافات جام نہیں میا گڑی شو لاہور صفحہ نمبر ایک سو دس اتحاد بین المسلمین اجلاس ہوا مفتی نعیمی کرایا لکھا گڑا کرا؟ زاہ تو بعد شائع کیا گیا ادارہ آر افاط جامع نہیں گڑی شو لاہور صفحہ نمبر ایک سو دس اتحاد بین المسلمین اجلاس ہویا مفتی نعیمی کرایا لکھا کرابطہ اخلاق برائے علماء رام مورخہ 28 ستمبر 1991 سو برود ہفتہ گورنر ہاؤس پنجاب لاہور میں وزارت مذہبی امور اسلام آباد کے زیر انتظام پاکستان بھر کے تمام مکاتل فکر کے جی دو اکرام مشاہ خدم اور دیوی جماعتوں کے رہنماؤں کا مشترکہ اجلاس ہوا جس کی صدارت اس وقت کے وزیر اعظم پاکستان نے فرمائی تھی شراک اس لیے کیوں تھی میرے خیال جنید جوشی انیس سو اکانوے ہاں اچھا اچھا, اچھا نواز پلیٹ ہونا ہے دی پارٹی ہاں قومی دلے بلر فرما جا منہ مچھ منا اندر ضروری کیا فا دان فرما یا بد فیلی کرا مفول صاف کردہ اگلے چھیتی آخر آ جاؤ جا کیا فدان آتے فل کیا کل میں وہ آدھے جا کام کرے گا ضرور ہوندے کوئی نہ کوئی شرکا اجلاس ہے فرقہ واریت کے خاتمہ توجہ شرا کا اجلاس ہے فرقہ کروا کے خاتمہ اور اتحاد بین المسلمین پر اپنے خیالات تو اور آرا پیش کی اور اتحاد بین المسلمین کے لیے متفقہ طور پر ایک بیس نکاتی ضابطۂ اخلاق کی توسیع کو تصدیق کی اور اس پر پورا پورا عمل کرنے کے علم کا اظہار کیا ضابطہ اخلاق کے نکات اور علماء کرام کے نام درج ذیل ہیں اور پہلو نام دسنا پھر دسنا نکات کہڑے کہڑے سن کا پاس ہوئے نے. نام سنو اجلاس کی صدارت سینیٹر سمی اقدی اکورے خٹا کالا کٹر خنویر دوبندی مفتی ظفر علی نمانی دو بندی خاجہ حمید الدین سیالوی میں ادھر بھی گستاخی ہوں کرگا میں وڈے پیر کا تو گستاخ نہیں پر پتر پھر جاوے تو حق بندا ہے پتر دا کہ پتر جی راہ چڈے پیو دسان چنا ہے حق بندا ہے سجادے دا کہ او چلے دربار والے پیچھوں سے حق بندا ہے ساڈا مڑ چلیے اس سجادے پیچھوں جے سجادہ دربار والے چڑھ کے گستاخ بن جا تو اصلوں چڈ کے گستاخ بن جائیے تو فرق نہیں آؤ لگا پوجے کوم پوجے بابا پوجے ہاں پوجے اصل تے صرف ایک رب نوجنے ایک رسول تے باقی ہر کسے جی تے رسول کی تابے داری گے ٹھیک ہے بھائی تھا مطلب کہڑا ہے نہ خیال کر گستاخ بن جاؤ گے سجا دیا میاں شیر ربانی اللہ کا ولی سی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 توبہ کیتی تے انہیں آخیا جی میں توبہ کر لیے آپ پھر جتی بھی نہیں پائی تے بج کے گئے پھر جی چومن پائے فٹیا کڑا پر جی حضرت معاویہ دا پتر یزید نکل سکتا ہے نا تو دربار والے پوتر بھی کئی یزید بن سکتے کوئی وی نہیں ہاں صاحبی نشان اچھی ہے توجو نہیں فرمائی نے اچھا الحاج میا فت ل مفتی زیندی احمد الرحمن ابد الخال رحمانی محمد سلفی کاری ادا السطفا یہ مولانا اپنے لاہور الجام رتھلی شرادی مولانا محمد علی صاحب جنہوں نے مدد سے میں پڑھا رہتا رہا پتر ہے وہ وغیرہ تل بندہ سی پتر پھٹ کھلوتا ہے جمیل احمد نئی می پروفیسر یا میر اباب الراشدہ کنوار الحق حکیم الر... عبد الرحیم اشرف سید مراتب علی شاہ گجرات والا ہاں پیر ابراہیم سیالوی ہاں یہ بھی پیر سلیم احمد خان سلیمان روپڑی اسفند یار خان عبد المالک اراۃ اللہ گجراتی وابی عبد الحلیم قاسمی دیوبندی مفتی محمد حسین غلام دستگیر افغانی ملک، دیگر کرام نے شرکت کی اجلاس میں مندرجہ ذیل فیصلے کیے گئے فیصلے اور وہ سنو کہ آپس جنا بیٹھ کے طے کی مختلف مکاتب فکر کے درمیان سلو محبت رواداری اور افہام و تفہیم کی فضا قائم کرنا اور خلور سے اس پر عمل کرنا وہاں بھی دیوبندی شیعہ سارے محبت بھی ہو ملوڈیا سامنے یہاں گالا کڈو یہ گل چ کرو کہ تسا بےمان ہو شیتان ہو ہوں کہ سلو محبت کر دجونی فرمائی نے چلو تسا کرو تسا جا کے تین آکو تنا تنا تینوں ہزاری آدمی تنا مول صاحب پھر ویکو تالہ ہوں گی تو جا ہزور گالا کڈے نو کڈے ولیاں نو کھے سب کچھ بکوا دے مذہبی توہین تے ہو نال محبت ہوگے سنو دوسرے مسالک کے اکابرین کا احترام کرنا اکابرین اچھا ہوں اے دسو بھی کسی نے کافر آخنا یہ وہ تازیم ہے یا توہین نے بولو گا رسول ہے دیوبندیاں دے وڈیریا کتابیں چ لکھیا نبی کے علم سے شیطان کا علم زیادہ ہے اس طرح دیا تو دل چیال آ جائے نبی پاک دا نماز ٹوٹ جاوے خلل آوے گدا گھوڑے نہ آئے تو خلل نہ آئے فساد نہیں پہنتا تا ہی تو انہوں نے اکا بےرین دا احترام کرو آلہ حضرت سرکار فرما دے مکے مدی علماء کرشی گستاخی کرنے والے جو اکا نہ سمجھے مسلمان سمجھے خود کا فرے ایتھے کی نقتا پیا ہوتا ہے احترام کرو کا جب احترام کرنے کا مطلب ہے وہ کافر تک قرار نہیں دے سکتے گستاخ رسول آکھنا آخنا گستاخ رسول ہے رسول ہے ادھر آکھنا انہاں دے جڑے وڈیرے ہیں انہوں گی نہ آخو احترام کرو یہ دو رنگی چال کیسی عجیب ہے بھائی اگے سنو ایس ایسے بیانات سے احتراز کرنا جن سے دوسروں کی دل آزاری ہوتی ہو ہوئے تاخ اتحاد بین المسلمین پشتر کا خبردار رابی دیوبندی بندی دے کسے کسی گل کو گلت نہیں آکھنا کیوں کہ انہوں دی دل آداری ہوے گی ٹھیک ہے بھائی میں مجرم پاؤ میرے گل ٹندا جی سدام شہید ہویا تو میں بھی ٹر جانا اگے سنو جذباتی ناروں اور دل آدار خطبوں سے پرہیز کرنا ہوں میں یار رسول اللہ کا نعرہ مارو تو بھی سڑا ہے انہوں دل دکھ پہنچتا ہے کہ نہیں ہوئے دوبند جب نعرہ خلافت حق چار یار آخو شیع سڑا کہ نہیں یہ مولیاں طے کیا ہے یہ نعرہ نہ مارا کرو دل نہ دکھایا کرو یا اد رسول اللہ آخو کہ دل دکھے گا بابیاں دیو بندیاں کا تو ایڈا سٹے تھا کہ یا رسول اللہ کا نارا نکل گیا ریون کے اجتماع تي. تي دو بندے شہید کر دیتے گئے سن اس جرم چلک نہیں جی اور سنی تسے جام دیہات وڈیر کون اچھا حال سنیے جی وہ تیرے ترے نعرہ رسالت مارنا حرام ہے نعرہ خلافت حرام ہے پبلک پلیٹ فارم سے اپنے مخالفین کے خلاف تان و تشریح سے مکمل اجتناب کرنا دوسروں کے حقوق کی پاسداری اور فرائض کی بجا آبرو میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا حقوق وا حق ہے ہر کسی دا مذہب کیا مطلب دیوبندیاں مذہب دی پاسداری کرو حفاظت کروے بھابیاں کی حفاظت کرو اے کروے ان مذہب دی شیعہ مذہب دی شیابی یہ تو اور تھوڑو آخری گل پہ کرنا کہ ایک سمجھوتا کازمی برادران کازمی خاندان نے کیتا کیا ملتان والی اڈی اڈے والی مسجد ایک بڑا عجیب سمجھوتا کھڑا ہے ہاں جی وہ ہے کارپوریشن دی مسجد خدا دی نہیں کارپوریشن دیو مسجد اتے امام ہوں دو بندی تے جمعہ پڑھا دا دن وقتی دے پیچھے تے جمے بھی نماز ہوں میں پوچھنا حضرت حضور جی گرگوشے میں گستاخ ارد کرنا ذرا ہاتھ جوڑ کے ناراض نہ ہونا کہ پانچ وقت جی دیوبندی مومے نے تو جمع کیوں نہیں دے جے کافر estux, ہاں مائے مائے <آسدم> جی کا فرے تو پانچ وقتی چٹ کیوں ہے میں گستا ہاں جی جی جی میں یہو جہ جوشے نو کڈے تھٹنا ٹھیک ہے واجب القتل نہیں میں اور میں پوچھنا جی اتر سمجھوتا ہو گیا باقی بس کیوں نہیں ہوں خود کیوں نہیں تلوار لہذا فتوا جاری کیتا جائے ادھر بھی نماز صحیح ہے بھی نماز صحیح ہے اس پاکستان نہ بنتا چنگا سی یہ جمہوری لانت ایسا سمجھا اسلام واسطے پہ بن جڑے مسلمان سن ان بھی کافر کر سکتے مسٹر جنہا آخیا سی پاکستان بنا کر دے کر جا رہا ہوں اگر اس نسبو لین کو آپ اپنے مد نظر رکھیں گے تو پھر دیکھیں گے نہ ہندو ہندو رہے گا نہ مسلمان مسلمان رہے گا آج ہندوستان دے مفتیاں تو فتوے آخد کہ انہوں دے پیچھے نماز جائد نہیں اتحاد کفر حرام آلہ حضرت مکاتیب ہے جی لیکن اتنے ہوں اج دے جڑے ہیں بریلوی پاکستان والے یہ ہیں ندوی نچری یہ سنی جد مذہب حرام سمجھے جانے دوستی نہیں لا سکتا محمد اربی گلام گستاخ بھی نہیں لا سکتے بس میرا موضوع آ گیا ہر دسو کے بابیاں آ سنیا بولیٹ ایجنٹ دو یا ایجنٹ یا ہندو ایجنٹ یا وابیا ایجنٹ وابیاں اتحاد کرنے نماز بھی ٹھیک ہے مگر کچھ ٹھیک ہے ہر ہر ہر میں یہ باقی اندروں تبدیلی ہونا نپیا گیا فڑیا گیا سارا کچھ وہ سڈے پیو نے مسلمان نے بزرگ نے مشائق نے ایک لاہور دا ملتان دا ہے وہ مفتی ہدایت اللہ صاحب جی حضرت گٹھا صاحب وہ بھی ایک وقری شا جلسہ اگلے دن ہویا ہے تو اندر حضرت جی ملتان ان دے اندر فضل الرحمان نماز پڑھائی یہ پڑھی یہ سارے پڑھی پھر نماز پڑھائی تو انہیں پڑھی یہ دسیا بھی بالکل تو میرا مزہ سنیا وہاں بیاں دے سنیا وہ بیا دیں لا تو رو جدار مطلب جھگڑا سا کلے براہ لاہ تو اے اوہی دل لا انہاں نو گا بناوے گاجے دل دے اندر عظمت مصطفی علی قسم خدا دی کر گیا نا جے دل دے اندر محبت مصطفی عظمت مصطفی ہوئے گی سرکار کی سرکار دے درد دے کتے دا غصہ بے ادب چلا گا ان دے نال یاری نہیں لا سکدا سبحان اور نال اے وی میں اکھناں مسلم سکولیاں دے اگلا تورا جدال مسلم سکولیاں دے اگلا تورا اے ہر قسم خدا دی کر کے آنا ہے کیا مطلب اٹھے گی ایک چاواں ٹاواں کما میرے مسلمان ہو سک دیسیاں ہونگے نکلے گا آخری گل تک میں چڑنا نہیں آخیا تعلیم کو کتاب جی آکسفورڈ ہسٹری فار پاکستان انگلش انگلش میڈیم سکلوں دے سکول پگا والوں دے سکول انگلش میڈیم سارے نصاب دی کتاب جہ پہ مضمون اس دا پہلا مضمون کی دنیا ابتدام میں پہلا بندہ لنگور سی حضرت آدم لنگور لنگور سی لنگور سیدا ہو کے پہلا بندہ آدم ہے السلام لنگور تو اگے تھانے ہو گیا شکل بابا آ سارے نبی اتو جنبے لنگور ہوں وہ کتا میں اس کتے تیرانا جہا آ کے میں یہ بھی پڑھانا تو قرآن بھی پڑھانا ماسٹر پروفیسر نکاح کوئی نہیں نکاح اپنے دوبارہ کرنا ہے جی رہی تباہیے بچے چڈو نکلو اچھا دسنے بیٹھے بس سا ہی کام ہے اچھا پڑھاولہ نے صرف دسنا نہیں پیک کیا مت اٹھنگ ابو ایمان نال دسو مینو ایک چیتی یہ تو نظری ہے ڈارون کا کا سائنسدانوں کا نظریہ پیش کیا گیا وہ کہتے ہیں انسان پہلے لنگور تھا لنگور سارے انسان پیدا ہوئے ہیں میں کہ نظریہ ٹھیک ہے یہ پڑھا ٹھیک ہے نظریا پڑھانے کا کوئی حرج نہیں ہے نا میں کہاں میں ایک نظریہ کتنے کا پوتر نظریہ لکھ کے پڑھا لانتیاں نبیا نگور کا پوتر پڑھانا پیا اور سید گولی کے گولیاں مارا وڈ وڈ کے آ کے تھکا تو قیامت میں رب پوچھے ہوئے چشتیا تین حیا نہیں آیا کہ اجد مطلب ہے جی جی سکول متا فکن جی مخالف نہیں وہ تو سیدا درد کتیا نے بھی ساتھ دا دی دی دی دی دی سیا مارا کیا متو رب آکھے آخ چشتی آئے تیر میں رب مولا میں جہنم سٹ لے وہ ہے لیکن رسول کریم خاندان کی عزت رولنا میرے کو نہیں ہوئی میرے اندر غیرت میں جو مر آکھے مولا میں جو مر آکھے میں گوارا مینشا واسطے جان لیکن محمد پاک پاک خاندان جنہ کے گھرشت نہیں سدکا دی مدینے اللہ دا مولا ہدایت میرے موجود اڈا ہسناباد جلال پور روڈ فیضرت چشتی صاحب وی ہوسٹر شیطان دی کرسی دونوں ٹی وی بوسٹر اتنے ان شاء اللہ عزیز ہاں روکیا گیا جل ہے روکیا گیا روکیا گیا پلوچ آخر روکیا تو ہوں ویخا میرا رب ہے کہ نہیں انشاءاللہ زندگی شاء تا جی اچھا ساڈے आया ساڈے والد था ساڈے دادا जी باقی دیر کی گل کر سارے منادر ہوتے رہے آدھار وقت اس وقت سے ساڈے پیرو منش شرابی منٹ بابا جی ایک منٹ آپ اس منٹ بابا جی ایک منٹ تعریف لے ہوں من سن دس پتر تھی گلا کرنا ہے کی کرنا کی آخنا ہے اچھا اچھا سنو دے سر بابا جی سنو دے سی کیوں لکھنے ایک منٹ اچھا ایک منٹ مرو اچھا بابا جی اراؤ تو ادھر تشریف لو ایک منٹ ایک منٹ یار کچھ نہیں ہوتا ہے بابا جی گزارش ہے کہ کیا اے پردے جڑا مطالبہ کردہ تصویر غصہ ہے میرے گان نہ لگا اچھا ٹھیک ہے سکول دے مخالف ہے تس مخالف ہو بابا جیسا جانے کی میں ساری ملاز کفرے چٹا جا سکول جائے مسلمان نہیں دا ترجمہ بابا کوئی اور یہ دشمنیا دشمن دشمن کی گل نہیں یہ باپ بیٹا نے باپ بیٹے دے گلے تو سمجھا رہے سچ کر میں دو لفری گل پہ سمجھانا میں جو حق ہے وہ سمجھا جانا اگر باپ سنو تو... اگر کسی کا باپ اور بیٹھو گا اگر با با سمجھانا بابا میں سارا سجانا نے کی بساؤں گا میرے نے سنو بیوی دکان بیوی کا دکان سے لوگ یا اس طرح کا کوئی بے فرد کام باخے اولاد نو مننا حرام حرام حرام باپ باپ خدا نہیں نہ ہے باپ سکول سکولے بچے اولاد کا سر منگا باپ بھی نہ منے اگر ملے من گا پیو اگو جہنم جائے گا چھو جائے گا باپ چلو باپ اگر رسول کریم دی شریعت دی کوئی گھر خلاف دا حکم کرد ہے مننا حرام اللہ تعالیٰ قرآن نے فرما دا ہے تو تیار اگر ماں باپ پہ سما